اما بعد بادف بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قلو قول صدیدہ مولانا الم موضوع سامنے حالات حاضرہ میں مسئلہ خطا کا فتنہ بہت عروج پکڑ گیا ہے اس کے ذمن میں ہمارے شیخ المشائق ساجدار گورار اعلان ہو کی کتاب شریف ما بین سنی و وشیاہ کی, کی ایک عبارت یا خوش عبارتوں کو بھی نشانہ تنقید بنایا گیا ہے اور کچھ نے اس کا مفہوم مطلب ساجدار گورڑا کے عقیدے کے خلاف بتانے کی کوشش کی ہے باز میں جس نے وہ حوالہ پیش کیا تھا اس کے الفاظ ناشیر نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ اس نے کہا ہم ساجدار گولڑا کے لفظ امکان خطا بھی استعمال نہیں کرتے جس سے کرابذیت کو شاباش اور تقویت مل گئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شاہ پور میں کی کلام مبارک کا صحیح مطلب بادر تعمل اور نظر ثانی کے بتانے کی غرض سے اور آپ کی کلام مبارک سے ہر طرح کا غبار دور کرنے کی غرض ہے یہ نشست رکھی اس کا عنوان ہے تاج گولڑا کی کتاب کتاب تصفیہ پر تبصرہ مختصر لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو ہواجدار گوڑا کی کلام پر تبصرہ یہ بھی کہہ سکتے ہو تصفیہ کی کلام پر تبصرہ اس پر تبصرے سے پہلے ناچیز ناچیز لوگوں کی اس سلسلے میں پاک کی کہانی پیش کرتا ہوں اور وہ نازیف کے سننے میں آیا ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس پر خوب یعنی مسئلہ ہے نسبت خطا سیدہ سجد مسئلہ ہے نسبت خطا الا سدہ کوئی قرارداد <پرارداد> پیش کی ہے اور اس کے خلاف بڑی دھوئیں دار دار ہوئے تقریب تلین تقریب اور, اور, اور, اور, اور, اور اس کے قائل, اس قائل کو قائل گستاخ اور پتن کیا کچھ کہا ہے ان کے مطالبے ناچی اس تبصرے کی اختمام ہے کچھ کہنا چاہتا ہے ایک بات یہاں کروں گا مشترکہ یعنی اسمبلی کے شیر مردوں اور شیر عورتوں کے متعلق اور دوسری بات کروں گا صرف شیر عورتوں کے ہوتا ہوئے بہادر اور ہمر ہوتا مشترکہ یہ ہے کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بلکہ بڑی حیرت سے کہنا پڑتا ہے انتہائی تعجب سے یہ کہنا پڑتا ہے اسمبلی اور اتنے بری جو دینی نہیں مرحبی مسئلہ ہے اس کا درپ اس کی فکر فکر چانا جا رہا جبکہ یہ حقیقت, حقیقت ہے کہ اسمبلی اسمبلی تاب شریعت نہیں ہوتی تاب کثرت ہوتی ہے اور اس میں کثرت کو شریعت پر مقدم رکھا جاتا ہے اتنی جو بے لگام چیز ہو یہی وجہ ہے اس کے لیے دلیل یہ ہے کثرت کے شریعت پر اسمبلی میں مقدم ہونے پر مرجس ہونے پر فوقیت اور برتری رکھنے پر کئی دلیل یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں اسی اسی اسمبلی کے اندر جنا بر رضا جائز کیا گیا میں پوچھتا ہوں یہ رضامندی کا زنا جائز قرار دینا یا زنا کو جائز قرار دینا یہ معذلہ معذلہ سیدہ خاتون جنت کی مرضی ہے یا سیدہ کے پاپ کی مرضی ہے والد محترم کریم کی مرضی ہے یا ان کے خالد کی مرضی ہے یا حسن و حسین کی مرضی ہے اگر ایسی بات کوئی ہے تو پھر یزید پر زانی ہونے کا تانا کیوں دیا جاتا جاتا جاتا یزید پر یہ لگایا جاتا ہے تو وہ بھی رضامندی کے ساتھ پر کرتا تھا خبردار اس کا جواب چاہیے اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے وہ جواب پیش کرے بتائیے اگر خطا کی نسبت سیدہ کی طرف کرنے سے آدمی گستاخ بن جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تقدو سے آہل بید پامال کرتا ہے تو بتائیے جناح کو اسلام میں جیز کرنے سے وہ اہل بید صحابہ اسلام قرآن رسول خدا سوالا کمپیار خدا جن شاہ کا مخالف اور گستاخ بنتا ہے میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور شور نسوش قطعیہ کی پامالی انتہا درجے کی تمام گستاخیاں جو اس قوم کی تعلیمی نصاب کا جز بنے ہوئے سا ہیں سدیوں ان کو سا چھپانا یہ اصل مقصد اصل مقصد ایسی لطیف باتوں پر کلام دی کرنا تاکہ لوگ یہی تعتر لیں کہ جو اتنے اتنی باریک بات کو گوارا نہیں کرتے وہ تو کاملین مسلمان ہیں وہ اپنے دور کے باجرین گستاوی ہیں یہ بھی وقت آنا تھا اسی کو کہتے ہیں چور مچائے شور اس کی مثال وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے لکھ لیا بعد زمانہ نبی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور پھر تحفظ کے ختم نبوت کا شور مچا دیا ہے تاکہ وہ کی ہوئی تاکہ وہ کی ہوئی چھپ جائے افکار زمانے کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مردے قلندر کی نظر سے کسی اور سے چھپ سکتے ہو ہم فقیروں سے بھی چھپ سکتے دوسری بات اسبلی کی اور بہادر عورتوں کے لیے جس نے جنہوں نے بہت تقدو سے بیت کا شور ڈالا میں پوچھتا ہوں کہ ان کے مذہب کی کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی قرب ال اسناد کے حوالے سے تعدد ہو گیا حوالے سنت کے ساتھ موجود ہے سا وہ سدنا علی مشکل خشار دی اللہ تعالیٰ اللہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گاہ کے اندر ایک دوسرے سے منازت فرماتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ پاک علی کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے یہ کام بھی کرے یہ بھی کرے باہر جائے ادھر ادھر اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا جو اندر کے کام ہیں بیٹی کرے گی اور جو باہر کے کام ہیں وہ علی تم کرو گے عبارت یہ ہے اور بی بی پاک نے پھر فرمایا کہ مجھے جتنا خوشی ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے کام میری گردن سے ہٹا دیا مجھے اتنا خوشی ہوئی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنا خوشی ہوئی اس بات سے عبارت پڑھتا ہوں. ہوں انا ابھی ہے قال تقاضى عليهم وفاطمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخدمه فقضى على فاطمه في ما دون الباب وقضى على علي بما خلفه قال فقالت فاطمه فلا يعلم ما ادخل ما ادخلني من السرور الا الله ایک فائی لکھا ہوا ہے کفائی رسول, الل... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل بولا الرجال سیدہ فرماتی, رجال رجال سیدہ فرماتی, سیدہ فرماتی ہیں اللہ ہی جانتا اللہ انت ہے انت کہ مجھے کتنا خوشی ہوگی اس بات, اس بات انت سبحان انت اللہ اب گزارش یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت جنت کے متعلق اور مولا علی کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہا تقسیم کر رہے ہیں کام کو بانٹ رہے ہیں چار دیواری میں بیٹی کا کام ہے چار دیواری سے باہر علی کا کام ہے اور سیدہ پھر آگے یہ فرما رہی ہیں کہ شکر ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری گردن سے مردوں کا کام اتار لیا سبحان اللہ اللہ اللہ اب پوچھتے ہم پوچھتے ہیں کہ اے آپ بیت پاکیزہ گھرانے کے پاک عاشقوں پاک دیوانوں بہادر بھی پیو اسمبلی بتاؤ تو صحیح تم اسمبلی میں کیسے آ گئے سیدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ بات شریف عمل کیا ہے یہ مخالفت کیوں ہوگی تم ناراض ہو کہ مردوں کے کام ہم کریں گی اور باہر جائیں بی بی فرماتی ہیں میں خوش ہوں کہ مردوں کے کام میری گردن سے اتار لیے جائیں گے تو بتاؤ تم ناخوش کیوں ہو اہل بیت کے مقابلے میں سیدہ کے مقابلے میں جلوس نکالتی ہو ہم اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں ہم مردوں والے کام کرنا چاہتی ہیں ہم شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں بتاؤ تو صحیح اگر ناک رکھتے ہو تو تم نام لینے کے حقدار ہوتی نمبر ایک نمبر دو معلوم ہوا اہل بیت کے متعلق وہی بات کر سکتا ہے اگر بی بی ہے تو سمجھے چار دیواری میرے لیے ہے چار دیواری سے باہر میرا کوئی کام نہیں اگر مرد ہے تو پاک علی جیسا غیرت والا ہو وہ بات کر سکتا ہے جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں اسمبلی بنا رکھی ہے یہ لوگ کیا کلام کریں نمبر ایک نمبر دو شیعہ اور اہل سلح دونوں کی یہ پہلی جو کلام تھی یہ بھی شیعہ اور اہل دونوں کی روایت جو ہے یہ دونوں متافا کا یہ بھی اب اب جو سنا رہا متافا کا ہماری کتاب کتاب کنزلحمبال سما حدیث کی کتاب ہے نمبر سولہ مسر ست السالا کی چھت نہیں باب ترغیبات ہی بات ان تر اتر ہیب کے حدیث نمبر ہے چالیس صفر گیارہ اور انہوں نے آگے جب کا حوالہ دیا دارا کتری کی کتاب الافراد اور دارا کتری نے فرمایا ہار حدیث غریب من حدیث حسن البصری عن علی تفرہ دبئی ابو بلال الشاری ان کا اسکن اس کے یہ طویل ہے اختصار کے ساتھ چھیالیس سے پھر بارہ بارہ اسی کنزور بہا باہمالا بددار اور شلیہ تلو ساتھ میں زوف کا مارا حکم مارا لگایا, لگایا ہوا ہے لیکن مجہول کشید کے ساتھ جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زوف کے ساتھ امام سجوتی جو ہیں جو ہیں وہ انتفاق لکھا رہے میں آپ پوری روایت پڑھتا ہوں اور عن مسألة <تصفيق> فلم ندري كيف نجيبه فقالت وعن أي شاين سألكم فقلت قال أي شاين خير للمرأة قال فما تدرون ما الجواب قلت الله فقالت ليس خيرا من أن لا ترى رجلا ولا يراها فلما كان العشي جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إنك سألتنا عن مسألتنا فلم نجبك فيها ليس للمرأة شايل خير من الله ترى رجلا ولا جراها قال ومن قال ذلك قلت فاطمة قال صادقة إنها بضعة رمي عصر سبحان الله مولا علی مولا سرکار ایو فرماتے ایو ہیں رضی اللہ ایک دن, ایک دن, دن سرکار نے ہمیں فرمایا, فرمایا, فرمایا عورت کے لیے بہتر کیا ہمارے پاس جواب نہیں تھا فلم یہ کون ان جواب ہمارے پاس جواب نہیں فلم مہاراجا تو علافات میں سیدہ کی طرف جب گیا میں نے کہا محمد محمد شہزادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک مسئلہ پوچھا ہے, جواب نہیں انہوں نے فرمایا کیا آپ نے فرمایا یہ پوچھا عورت کے لیے بہتر کیا انہوں نے فرمایا تو کیا جواب معلوم ہے آپ کو میں نے عرض سے گنا مجھے کوئی جواب نہیں آتا مجھے کوئی جواب نہیں آتا وکالت لہسا خیر میں اللہ سارا جلوم عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے یعنی جس کا دیکھنا یہ ترین ظاہر بات فلم ماں کا نلاشی اس پر پھر غور زور دیتا ہوں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے لہسا کھایا اس سے بہتر عورت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ وہ غیر مرد کو دیتے اور نہ غیر مرد اس کو دے. جب شام ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک مسئلہ ہم سے پوچھا تھا ہم جواب نہ دے سکے اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عورت مرد غیر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جی کس نے کہا میں نے الگ صحیح جن ڈالنے آپ نے فرمایا سادہ اس نے سچ کا انہا بدعت تمنی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یعنی کیا مطلب کہ اتنا عظیم جواب میری نسبت کی وجہ سے آیا اللہ کبھی جی میری نسبت کی وجہ سے یہ عظیم جواب ان کو آیا <تصفح> لہذا سمجھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے <تصفح> اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہاں دو باتیں کروں گا ایک تو اسمبلی بہادرات کے لیے اور دوسرا تقدوں سے الگ کا ٹھیکہ اٹھانے والوں کے لئے اور وہ بھی سینا دوری مالکوں نے ٹھیکہ نہیں دیا انہوں نے اٹھا لیا ایک شخص داڑھی منڈا بولتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی داڑھی منڈا ہے میں پوچھتا ہوں شاہ علی اور آہل بیگ داڑھی مڑاتے تھے یہ की کی سنت ہے یا آہل بیگ کی سنت ہے ذرا بتاؤ تو صحیح منچ رکھی ہوئی تھی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی اپنا داڑھی مڑی ہوئی تھی اور حضرت خطابت دکھا رہے تھے بڑے مغرور انداز میں اف اف او اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کے خلاف وہ خطاب کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے ہمیں مناظرے کا چیلنج دیا ہے تو اب وہ اپنے مقررانہ مغرورانہ انداز میں کہتا ہے لوگوں کو مخاطب کر کے اور متوجہ کر کے کہ ہمیں ہمیں ایک ڈاکٹر مناظرے کا چیلنج ہمیں مناظرے کا چل رہے میں نے کہا ارے میں کہتا ہوں اچھا اچھا تمہیں بھی علم آ گیا مناظرے کا علم تمہیں بھی آ گیا تمہارا تو مرشد بیٹھ کے پوچھتا یہ انداز ہوتا ہے تمہارا تو مرشد بھی پوچھتا ہے تمہیں علم آ گیا یہ ناچی نے کل پپ نے آنکھوں سے دیکھتا ہوں سنا ہے یہ بات سوچنے لگ گیا اس نے اہل سنت کا مرشد کس کو کہا اور وہ بیٹی سے پوچھتا ہے مطلب کیا ہے کہ ان آلو کے پاس کیا علم ہو سکتا ہے جن کے بڑے مرشد کے پاس علم نہیں ہے اور وہ بیٹی سے پوچھتا ہے سوچنے لگ گیا بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید امام آزم کی بات مشہور کی ہوئی لوگوں نے جھوٹی تو ان کی بیٹی اور ان کے متعلق ہو یہ ہمارے دری صاحب بیٹھے ہوئے تھے گجرات کی انہوں نے کہا کہ جی یہ سیدہ سیدنا عمر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی شہزادی سیدہ ہفشا پاک سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مرد کی ضرورت عورت کو کتنے وقت کے بعد محسوس ہوتی ہے تو انہوں نے یہ بتایا تو یہ نے کہا کا شادرت عمر کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مرشد بیٹی سے پوچھتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو چلو ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں زبان تو اللہ نے علم تو دیا ہے یہ جو روایت میں نے سنائی ہے یہ بہار اور انوار کے اندر کئی حوالوں سے موجود ہے فضائل اور میں بھی موجود ہے بی بی پاک کا بی بی پاک کا یہ فرمان کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے اور یہ اے ہے اے مولا علی کو علم نہیں جواب, جواب, جواب کا جواب سیدہ بتاتی ہے اب بات کو سمجھنا میں صرف گا کی گستاخی مو توڑ جواب دینے کے لیے کہتا ہوں بتا مولا علی ہمارے مرشد اور ہم اپنے مرشد کے <portu> لیے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے لیکن تیرے منہ کے لفظ بولتا ہوں بتا تیرے مرشد تیرے دعوے کے دعوے تیرے مرشد جو ہیں ان کو جواب نہیں آیا, آیا وہ بیوی سے پوچھتے ہیں تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہمارا حق بنتا, حق بنتا, بنتا ہے یہ کہنا کہ یار ان کے پاس بھی علم ہے ان کا مرشد تو گھر والے سے پوچھتا ہے پوچھتا لیکن کیونکہ ہم دریدا دہن نہیں ہیں عال سنت کسی کا گستاخ ہوتا ہوئی اب بتاؤ جواب بنا جواب دو دو شالی مشکل کشار دی اللہ تعالیٰ نو کو جواب نہیں آیا اور کس سے پوچھا اور یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں انہوں نے وہ مسئلہ پوچھا جو عورتوں سے ہی خصوصیت رکھتا ہے کہ عورت کو کتنے عرصے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے مرد اور یہ ہم تمام علماء جانتے ہیں کہ جن مسائل کا تعلق مہاد عورتوں سے ہو وہ انہی سے ہی پوچھے جاتے ہیں تو ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا اور یہ مسئلہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے یہ عورت سے خصوصیت نہیں رکھتا اسی وجہ سے شریعت نے پتہ نہیں کتنے مسائل بتائے جو عورت کے لیے بہتر ہے بات نہیں سمجھے ایک بات کے سوالے سے یہ جواب ہو گیا منہ توڑ جواب نہیں ہوا نہیں ہوا اور دوسرا میں اسمبلی کی بہادرات کے آتا کے کی لیے یہ گزارش کروں, گا, گا, کروں گا, گا کہ اس میں تو بی بی پاک باق باق باق جن کی طرف خطا کی نسبت جو, جو, کی جو ہے وہ کفر و گستاخی ہے تمہارے نظاری وہ فرما رہی ہیں رسول اکرم جی اس بات میں شریف ہیں مولا علی جی شریف ہیں تصدیق سب نے کی ہے وہ فرما رہی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد کو دیکھے اللہ میں پوچھتا ہوں اسمبلی کی بہادرات نہ اسپیکر کی طرف دیکھتی ہو نہ کسی اور کی طرف دیکھتی ہو تو خیر ہے اتنا مخالفت شدیدہ اور وہ بھی حق سمجھتی ہو اپنا دیکھنا بولنا شانہ بشانہ چلنا مردوں کے ساتھ مل کر جو کر رہی ہو وہ دیکھ رہا ہے سارا زمانہ ہے اس کو حق موسیقی سمجھتی ہو اپنا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہو بتاؤ تو صحیح تمہارا بھی حق بنتا ہے اہل بیت کا نام لینا اس کا ہمیں جواب چاہیے ادھر اسمبلی کی تھک تھک نہیں چاہیے ہمیں جواب چاہیے ہاتھوں برہان رکھا ان کون تم صادقین ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ جب تمہارے آئین میں ہے اسمبلی اور حکومت جمہوری ہے اور جمہوری حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بابا جناح کی نصوص اور تفریحات بھی موجود ہیں تو پھر وہاں پر اسلام اور مذہب کا نام نہ لیا کرو اپنی سیاست کا نام لیا تھا گٹر بنانے کی بات کیا اللون. بجلی لوانے کی بات کیا جو تمہارا کام ہے وہ کیا ادھر کے مداخلت کرتے ہو اگر کرتے ہو تو تمبی سے بات ہے اب ہار گرا کی عمارت پر آپ کی کتاب سنی تصویر میرے سامنے ہے میں نے اس پر کچھ حواشی بھی چڑھائے اتنی گزارش ہے اقتصار کہ تاجدار گلڑا <Prefers> کی عبارت ر看... مختلف مقامات جو مسئلہ خطا کے مسائل ایک مقام پر آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے جو سفا چھیالیس پر عبارت <سلام> ہے <_ estrbehaan> اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب آیت تتہ اہل بی تعلید کو پاک کردانا ہے لہذا سیدت السارت رضی اللہ تعالی نے فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہاں پر آپ نے ناممکن ہونے کا لفظ استعمال فرمایا ناممکن ہے یہ کہنا آیت تحریر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک کرو معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سر رد ہونا ناممکن ہے یہ کہنا یعنی کیا مطلب بنے گا کہ ممکن ہے ان سے خطا کا سر رد ہونا ممکن ہے یہ تاجدار بول کی جہاں عبارت جو ہے اس کا مقوق یعنی اور بدلو جس دل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با بمختائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ آفوں تطہیر الہی میں داخل ہوگی اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا اور کیا مت کرو وہ پاک اٹھیں گے ان کے ساتھ وہ جو ہے خطا نہیں ہوگی اس مقام پر آپ نے یہ فرمایا ہے دوسرا مقام جو امکان سے متعلق وہ یہ <سفر ہے سفر نمبر چپ ہونا پھر آیا کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطاؤں سے ناممکن ہیں اسی طرح کا شمران دو مقاموں گے یہاں پر بھی یہی مطلب, مطلب, مطلب کہ ہے کہ ممکن ہے یعنی آپ رابضی کو جواب دے رہا ہے رابضی کہتا ہے ان سے کسی قسم کا ناجائز خطا کا کام کام کے مطالبے میں نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ فتح کے مطالبے میں ان ان سے سے خطا واقع واقعی ممکن ہے دو مقام پر آپ نے یہ فرمایا تیسرا مقام جو ہے نا وہ مطلق آہل بیت سے متعلق ہے اور اس میں آل احل بیت وہ کن کو کہہ رہے ہیں شیخ اکبر کی عبارت پیش کر کے آہل بیت کہہ رہے ہیں ازواج کو حضور کی ساری اولاد نسبی کو قیامت تک ملی اور حضور کے خاص ختم جن کو آپ علیہ اللہ السلام نے اعزازی طور پر آہ بیت مجاتم فرمایا وہ کون ہے؟ زید بن زید بن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا مو بولا حضرت زید بن ہار پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید جن کو آپ نے شام کی لڑائی کے لیے بھیجا تھا اور پیچھے آپ کا مثال شریف ہو گیا ان کے راستے میں پہنچنے کے دوران اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اسی طرح حضرت واسلہ میں نسل کیونکہ جب جی آپ نے اسلام میں آل کسان اور آل ابا جو ہے اہل اور اہل احباب ان کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا ہوا تھا تو حضرت وافلہ کی طرف بھی آواز پہنچ گئی حضرت کی یار سنا میں بھی آہل بیت میں ہوں آپ نے اور یہ صحیح سندوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے حضرت وافلہ کو بھی یہ نصیب راز نصیبوں کہ نہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھ تاجدار گولہ شہ اکبر کی عبارت لکھ رہے ہیں تو تو اس کا ترجمہ وہ کر عجیب بات یہ ہے کہ جو لفظ وہ لاتے ہیں ترجمے میں وہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ عبارت کا لازم مفہوم سمجھا جا سکا کہا جا سکتا سکا شیخ فرماتے دن دن ہیں دن ترجمہ, ترجمہ, ترجمہ سادات فاطمیہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور جو لوگ بیت میں شمار ہیں جیسے حضرت سلمان پاسمان سب اس آیت حکم میں داخل یعنی انما یرید اللہ ہوا اور وہ خاک کیسے ہی گناہ ہوں یہ <Con baskets> لفظ ہے اور وہ خاک کیسے ہی گناہ ہوں گنہگار اسم میں فائل سفت والا دن صفت مشبہ یا اسم میں فائل پھر بھی بالکل بات نہیں دونوں ایک دونوں طرح ایک آتا ہے پارشو گناگار لفظ ہو رہا شمارے عربی میں مزرے بخ کیسے ہی گناگار ہوں بات کو سمجھنا تھرا پیچھے لفظ کیا ہیں اہل بیت میں فاطمی جو قیامت تک ہونے والے اور جو لوگ اہل بیت میں شمار ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی خب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں اور وہ خاک کیسے ہی گنا گاروں حشر ان کا اس حال میں ہوگا کہ مغفور ہوں گے لیکن اس مغفرت کاملہ کا ظہور آخرت میں ہوگا دنیا میں اگر ان سے کوئی ایسا فیل سرد ہو جس پر شرعی حد جاری ہوتی ہے تو وہ ان پر بھی جاری کی جائے گی جیسے توبہ کے باوجود زانی پر خود جرم کے بعد حد لگائی جاتی ہے اور جو ایک صحابی حضرت مائز کے قصہ سے ظاہر ہے جنہیں توبہ کرنے کے بعد بھی شرعی حد لگائی گئی لہذا مسلمان کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کی مذمت یا تحقیر کرے جن کی پاکیزگی اور تحفظ کی خود اللہ تعالیٰ شادی ہوتی ہے یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ محض عنایت ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اپنا فضل فرما کرتا ہے اللہ مصنف مسمت آلے وہاں یہ بات بسم اللہ آپ کی اس پیش کردہ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد سیدہ میں محفوظ نہیں اور ان سے گنا ہوتے ہیں ہوئے ہیں جس طرح کے ہمارے دور پہ بادشاہ بڑے بڑے گناہ گناکار اسی طرح جو صحابہ کرام میں سے اعزازی طور پر آہل بیت بنائے گئے اور ان کو داخل کیا گیا اس حکم بکفرت اور حکم تطہیر میں سلمان فارسی جیسے ان کی اولاد میں سے جس نے گناہ کیا وہ سب کے سب چاہے جتنے بھی گناگار وہ سب مقصور ہوں گئے آیت تطہیر کی وجہ سے اب اس کلام شریف سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ آیت تطہیر کا حکم جس طرح لوگ سمجھتے ہیں بعض معصوم ہے اور ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا اس آیت تطہیر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تاجدار گولڑا کا بتایا ہوا یہ مانا شریف یہ مطلب شریف جو ان کے کلام سے بالکل واضح ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مطلب سمجھنا میں آ تو تصحیل کا غلط ہے کیونکہ وہ فرما رہے کہ قیامت تک کے سید اور دوسرے اہل بیگ اعزازی کی اولادیں اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ ہیں پھر بھی آیت تتہیر کی وجہ سے اس کا مطلب ہے آیت تتہیر کا جو لوگ مصداق ہیں ان میں بعض ضرور ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں تو ثابت ہو آؤ آیا تو تقیر سے یہ سمجھنا اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو محفوظ ہیں اہل بیت میں سے ان سے خطا اتحادی غیر اشتہادی وغیرہ وہ بھی سر ہے اور ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے باز گناہ ہو سکتے ہیں اور آیت تطہیر کا مسداک بھی رہ سکتے ہیں تو لازمن بات ہے جن سے خطا ہو سکتی ہے یا ہوئی اشتہادی یا غیر اشتہادی وہ حضرات بھی آیت تطہیر کا رشتہ اسی طرح, طرح رہتے ہیں یہ سمجھنا کہ اگر یہ نسبت کر دی جائے تو آیت تطہیر کی مخالفت ہوگی یہ بہت بڑی حالت اللہ اکبر اب میں تینوں ہی بات ان کو سامنے رکھتا رہا ان کا مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں اور کلام مبارک جو مانا فائدہ دے رہی ہے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطا خصوصا خصوصاً باغ کے مطالبے والے اور وہ خالی سنجیدہ نہیں جو بجے یہ غلط تھا غلط شیعہ اور اس بات پر متفق کہ ازواج مطالرات نے بھی مطالبہ کیا تھا فدق فد کا بھی اور اور جو بنو نذیر بنو ندیوں کا علاقہ مال تھا. سرکار کے زیر تصرف ازواج نے مطالبہ کیا سیدنا علی مشکل خشاہ نے مطالبہ کیا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عن حضور کے چچا نے بھی مطالبہ کیا اللہ بہت خالی سجیدہ نے مطالبہ نہیں کیا یہ بڑی غلط فابی ہے بخاری مسلم اس پر متفق ہیں ابو داؤد بھی ساتھ شامل ہے اور شیعوں کی کتابیں سب سے بڑی کتاب اچھا تھی فلم شریف مرتضی علی بن حسین موسوی کی جو چار سو میں وفات پا گیا اشافی شریف سب شیعہ سنی اور بہار اور انوار وغیرہ جتنی ہیں نا اس موضوع پر اس موضوع پر اس کو, کو چھیڑنے والی ان سب کے اندر یہ بات ہے ازواج مشاہرات نے بھی فیصلہ مطالبہ کیا تھا سیدنا علی نے بھی مطالبہ کیا تھا سیدنا عباس نے بھی مطالبہ کیا تھا اور سیدہ پاک نے بھی مطالبہ کیا تھا یہ سب مطالبہ کرنے والے ہیں اور سارے کے سارے اہل بیت ہیں کچھ قرآن کی نص سے آلے بیت ہیں اور کچھ حادیث مبارک کی میں نس سے یہ سب بیت مطالبین سب آلے مطالبی آل یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے قذاب لوگ سا سید، سیدہ پاک کے دھکوں کا معذہ الزام لگاتے ہیں سیدہ پاک کو ہی دھکے کیوں لگے مولا علی کو کیوں نہیں لگے مطالبے میں تو وہ بھی ہیں حضرت عباس کو کیوں لگے میرے خیال میں اگر, اگر یہ ساتھ تھے تو انہوں نے دکھا نہیں کیا کتاب اس بات کو نہیں چھیڑتی کہ مولا علی کو دھکے لگے ہوں گے حضرت عباس کو دھکے لگے ہوں ان کی تو بیٹی ہے مجھے بیٹی ہے وہ دادا لگتے دادا ہیں وہ شوہر ہیں شوہر کو بھی دھکے نہیں لگائے دیے گئے بابا اور دادا جی کو بھی دھکے نہیں دیے گئے دھکے صرف سیدہ کو دیے گئے مطالبے میں سارے شریف ہیں تو ظاہر بات ہے یا تو یہ مطالبے میں نہیں گئے مطالبے میں شریک نہیں اگر شریک ہیں تو جس ظلم کا الزام جس ظلم کا الزام بی بی کے متعلق لگایا جاتا ہے وہ ان دو حضرات کے متعلق کیوں نہیں لگایا جاتا اس سے بالکل صاف صاف سا مسلمان سادہ جو ہے وہ لانتی لوگوں کی جھوٹ کی کہانیاں سمجھا انہوں نے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل بیت کو دلیل دکھانے کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے کیا اس میں اہل بیت کی دلت نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو, کو. دھکے پڑ رہے ہیں اور مرد آگے نہیں ہو رہے دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ پھر شاہ علی شالی کا شیر ہوئے اور حضرت عباس حضور کے کیا چچا پاک اور کیا عزمت نسبت رکھتے ہیں کہ جن کے اندر اپنی بیٹی کی غیرت ہی نہیں ہے माद اللہ, माद اللہ, माद اللہ. اللہ تو فیشے لوگوں پر جو محبت آہ بیت کا دعویٰ کرتے ہوں اور پھر اہل بیت کو اس طرح بدنام بدنام کرتے اور آہل بیت کی اس طرح اللہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ اب میرے بھائی ہوئی ہوتا کے تاجدار گولڑا کے کلام کلام جس کو امکانیں ہیں وہ سب, سب بی بی پاک کی طرف بھی اور سب مطالبین کی طرف وہ خالی ایک کی بات نہیں کر رہے شاید اگر چیز کی بات چھیڑتا ہے تو آپ کیونکہ جمع کا لفظ بولتے ہیں آہل پید کا لفظ بولتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں آیا استحیر کا کہ وہ معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا سر زد ہی نہیں ہو سکتی آپ یہ جو لفظ بدل بدل کر بولتے ہیں اور سیدہ کی سیدہ کا نام لے کر زدگی کے ساتھ تشخیص کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے اور پھر غلطی اور خطا جو جو ہے ان سے آدم امکان کی نفی اور امکان کی نسبت نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وہ سب کا نام لے رہے ہیں یعنی سب کو شامل کر رہے ہیں اس مسئلے میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بخاری میں بھی اسی طرح ہے مسلم میں بھی اسی طرح ہے بداؤد میں بھی اسی طرح ہے وہ کہ بچے نہیں وہ محدت ہے کبیر حافظ الحدیث اب آپ ان سب حضرات سے توجہ امکان خطا کی نفی کو پاتل دے رہے اور آپ امکان خطا ان کی طرح منسوخ کرتے ہیں کہ خطا ممکن ہے اب مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ کیا کاجدار گولڑا بکو کے بھی قائل ہیں اور ان کا کلام بکو پر فقو خطا پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں اب یہ مسئلہ چلے گا میں یہ دعوے دار ہوں کہ آپ کا کلام بکوح پر دلالت کرتا ہے اس کو مستم وہ خطاق پر دلالت کرتا ہے اور اس کو اس پر پہلی دلی یہ ہے کہ جس طرح, جس, طرح جس, طرح جس طرح کے جس جس مطالبے, جس مطالبے م... میں تین حضرات, حضرات شریک, شریک ہیں چار فریق ازباج مطالرات سید اباد مولا علی اور شیجنا ابداز جس طرح کے مطالبہ میں چار فریق ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آپ علیہ حصوں و تسلیم کے زیر تصرف مال رہے وہ بھی چھ قسم کے ہیں خالی فضل میں چنانچہ ہمارے تاجدار گور رضی اللہ تعالیٰ تصویر میں امام نبوی کی شرع مسلم باب الجہاد کے حوالے سے لکھتے ہیں تاریخ شہادت دیتی ہے کہ صرف فدق ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ مون دارجہ ذیل چھ جائیداد بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قبضہ میں تھی اور آپ کے علاوہ اور کسی کا ان میں تصرف نہ تھا ایک یہودی جنگ احد کے دن مسلمان ہوا بنو ندیر کے ساتھ باپ بحسب اس کی وسیعت کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے یہ پہلا ہے دوسرے نمبر پر کچھ زمین انصار نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی. سبحان اللہ یعنی ضرورتوں کو پورا تیسرے نمبر پر جب بنی ندیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے جن یعنی جوتی بنو ندی تو ان کا مال اور جائیداد آپ سے قبضے میں آ گئے چوتھے نمبر پر وادی خوراک کی ایک تہائی پانچویں نمبر پر خیبر کے دو قلعے وقت اور سلالم جو سلاح سے ہاس ہے چھ خیبر کا پانچواں حصہ یہ چھ جائیدادیں ہیں بھائی سبحان اللہ تو اس پر آپ فرماتے ہیں تاجدار گرا گول حیرت ہے کہ فدق کے متعلق سواروارو یعنی یعنی ہونا یا یا وسیعت کا ذکر تیرہ سو سال سے باسرار جاری ہے مگر بقیہ چھ جائیدادیں کبھی بحل بہاد نہیں بنی نہ ان کا دعویٰ جناب سیدہ نے کیا نہ شیر خدا علی مرتزا نے ہی نے ان کے متعلق جناب سجیدہ کو یاد دلایا اور نہ آپ نے خود اپنے عہد خلافت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرات یا حباج وسیعت پر عمل کیا اگر میرات یا وسیعت ہوتی تو چاہیے تھا کہ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں ہی حسنین کریمین کو یہ فرما کر فدق دے دیتے کہ لو بیٹا ابو بکر نے تو تمہاری والدہ پر ظلم کیا تھا مگر میں تمہاری میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں تو آئین کے قول کو صحیح ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب علی صدیق اکبر کے سامنے فدق کے معاملے میں شہادت دینے تو گئے مگر اپنی اس شہادت کے مطابق خود اپنے دورے خلافت میں من لگتا ہوں آہد خلافت مرتنبی میں کی فیصلہ کو بحال رکھنا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی نے اس فیصلہ کی حقیت کو تسلیم فرما لیا تھا قربان جائیں زندہ قربان جائیں یہ نورانی بیان کاجدار گرکھ पेश کرنے کے بعد پھر آپ کا ہی کلام ہے اور دیگر اولا واقعی کے پاس بھی میں نے پڑھا ہے پڑھا ہے کہ اور یشافی کے اندر خصوصاً اس پر بات کی گئی ہے شیعوں کے پاس تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں مخالفین کہ بھائی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضور نے مجھے حبا کر دیا اور اس پر گواہ پیش جس میں ایک گواہ علی کو بناتے ہیں کہانی جھوٹی لگے ہمارے سب ادرا جھوٹ اس کو اِن محبد الکاری وغیرہ میں سب میں لکھا ہے کہ یہ روایت ہی نہیں سب جھوٹی روایتیں ہیں لیکن اگر ان کو مان لیا جائے تو کہتے ہیں ہیبا کا دعویٰ پھر ایک ہے کہ وسیعت کا دعویٰ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ دعوے تین بالکل مبارس اگر وراثت ہے تو ہیبا نہیں با ہے تو نہیں سبحان اللہ دونوں ہیں تو وسیعت نہیں اللہ سبحان وسیعت ہے یہ دونوں اس کو کیسے اٹھائیں اس تار کیسے اٹھائیں پنجابی میں کہتے ہیں یہ پہاڑ کون نو ان تے کر داکا دی طرف اب اب تین تارے گولہ فرماتے ہیں اللہ معذلّ اللہ آج کے لالچی وکیلوں کی طرح تو وہ لوگ نہیں تھے کہ یار ہم نے ہر صورت میں اپنے دعوے کو شادت کرنا ہے چاہے جھوٹ ہو چاہے سچ ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو بی بی پاک فرمایا اس طرح چیز نہیں تھی کہ وہ باغ فتح ہر صورت میں لینا تھا تو دیکھا ہراس میں کچھ نہیں چلا حدیث سنا دی ابو بکر نے اب ہعو کر دیتے ہیں اب ادھر سے یہ ہوا کہ بھئی گواہی مردود ہو گئی گواہی نا قبول ہوئی کیوں نہ قبول ہوئی کہ نصاب شہادت پورا ہو سکا ایک طرف سے مولا علی تھے اور ایک طرف سے بی بی امیا ان کی روایتوں کے ایک طرف سے بی بیبی اما تھی تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ تو دو گواہ مرد چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں اور یہ ایک عورت ہے تو پورا نہیں ہے یہ وہ کہانی اکھڑتے ہیں اب اس کا جواب جب صدیق اکبر کی طرف سے بکولون کے ہو گیا ہو گیا تو پھر بی واق نے نوز باللہ اللہ میں کہا وسیع ہے خدا کر خوب کرو تو خدا کر کیوں اہل بیت کی ایمان سے بتاؤ یہ ظالم غالب ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ سدیقی اکبر فاروق اعظم سے مخالفت اور دشمنی جو ہے وہ خوب ماری جا رہی ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اہل بیت کا کچھ نہیں بچ رہا کیونکہ جب سابت کرو گے کہ بی بی پاک کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتی ہیں اور تینوں مطالبے آخر جمع نہیں ہو سکتے جب جمع نہیں ہو سکتے تو ایک سچا مانتا ہے تو دوسرا جھوٹ بنتا ہے دوسرا سچا مانتا ہے تیسرا جھوٹ بنتا ہے وہ مانتے ہیں وہ جھوٹ بنتا ہے وہ مانتے ہیں وہ جھوٹ بنتا ہے تو ایمان سے بتاؤ کہنا پڑے گا پھر تو کافر لوگ کہیں گے کہ یار ان کی رسول کی صاحبزادی محترمہ جو ہے وہ نوزب باللہ من ذالب کیا کرتی رہی ہیں دنیا کے پیچھے جھوٹ بولتی رہی ہیں کرتی رہی ہیں کیا گے او خدا را پچاس کی عزت کا خیال رکھو اگر سامان کا نہیں ہے کی بات کو اسی وجہ سے میرے تاجدار گوڑ رہا ہے گوڑا آپ فرماتے ہیں سیدت النساء سے فدق کے متعلق ہیبا یا وسیعت کے دعوی کو منسوخ کرنا اس لیے بھی محد افطرا بہتان ہے کہ اس زمانہ میں محلے بحث میں معد اللہ موجودہ زمانے کے وکلا کی طرح خود غرضی اور لالچ لیے بناوٹی اور جعلی مسودہ برداری نہ تھی کہ دعاوی متناقضہ سے کام لیا جائے سیدت النساس کا مطالبہ اگر بطری کے ارد تھا تو ظاہر ہے کہ بطرز ہیبا نہیں تھا نہیں ہو سکتا اور ورنہ اور اور نہ بلاک پھر ہیبا یا قبضہ دونوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں بھی سبوت چاہیے چاہیے یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت جو یہاں پر مفقود ہے جناب امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو مبشرہ بل ہیں اور سیدنا علی مصاحب قرآن اور قرآن صاحب علی علی صاحب قرآن اور مصاحب قرآن اور قرآن مصاحب علی مگر حصاب شہادت بحث کتاب اللہ وسلمت رسول اللہ دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں لہذا اس فیصلہ میں بھی صدیق اکبر پر الزام عائد نہیں ہوتا ایسا ہی ایسا ہی دعوے میرا اور دعوے وسیعت میں تنافذ ہے علیہ السلام اللہ وسیع اس کے بعد اس کے بعد جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تاجدار گورڑا کے کلام میں یہ بات ہم بہت ہی باخت و کے بات کر رہے ہیں مولانا مفتی نذیر احمد اور میں نے کل سے اس مسئلے کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ تبادلہ خیالات کرنا شروع کیا اور آج ہم صحیح نتیجے تک پہنچے ہیں جو لوگ تاجدار بول کے کلام میں وہ خطا کو نہیں سمجھ پا رہے انہوں نے صرف ایک باب کا کلام پڑھا اور وہ باب ہے آیت تتہیر آیت تتہیر والا آیت تتہیر والا فد والا اس کو یا تو پڑھا نہیں کیا سمجھا ورنا آپ کا یہ فرمانا ناممکن نہیں بار بار یہ فرمانا یعنی جس کا مطلب ہے کہ خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے خطا ممکن, ممکن, ممکن ہے جو یہ جی آپ فرما رہے ہیں ان کا امکان وقوع کو مستزم ہے اگرچہ سی ذات امکان وقوع کو مستظم نہیں ہوتا لیکن کسی قرینہ سے مستلزم ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہ قرائن ذکر کیا جاتے ہیں اب باغے بھادک والے باپ آپ کا یہ کام ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک ایک کے جواب نمبر ایک آپ اس بات کو ثابت کرتے ہیں آپ اس بات کو ثابت کراتے ہیں جو یہ یو کو فی اولا یہ آیا مبارکہ ہے یہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت نہیں ہے اور جب کے مطالبے میں یہی فرمایا گیا جس طرح کہ وہ بھی روایت شیعہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے مسلح احمد کے اندر بھی ہے کہ آپ نے آ کر بھائی سید نے فرمایا تھا کہ بتا بتاؤ کون تمہارے بال تمہارے مال کا وارث کون بنے گا انہوں نے فرمایا میرے حال میرے گھر والے انہوں <تصال> نے فرمایا رسول اللہ کا تو بنے گھر انہوں نے فرمایا ان کے گھر والے اس میں اگرچہ چیز آلو کے لفظ تو وہ حافظ نے بنے حاجر اسکلانی رحما اللہ اور دیگر نا محدثین منکر لفظ کہا کہ یہ روایات صحیحہ جو ہیں ان کے خلاف ہے کیونکہ آپ نے تو ادھر فرمایا تھا کہ بھائی رسول کی وراثت نہیں ہوتی وہ صحیح سے یہ لفظ اس کے خلاف ہے منکر ہے راوی اس میں ایسا آ گیا کہ وہ اپنے سے اوسط جو ہے ان کی مخالفت کر رہا ہے اور خود بھی راتی اس کے اندر کو کلام ہے ویسی ضرورت لفظ منکر ہو گئے ہیں تو وہ منکر لفظ قرار دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے وزن میں بھی ہمارے جو ہے وہ پاس بھی روایت موجود ہے بی بی پاک نے یہ مطالبہ جو کیا تھا اس وقت یہ ایک الفاظ کہیں اور تاجدار گول یعنی ان الفاظ اور ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوسی اللہ فی اولادکم جو آیت ہے اس کو عام سمجھتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھتی تھی آپ بھی شامل ہیں اس کے تحت اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی طرف سے حضرت سیدنا سید محر علی جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں ہے یہ امت کے لیے ہے تو ایمان سے بتانا جب صدیق کے جی موقف کی, کی, طرف کی طرف سے وہ دلیل دے رہے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں تو دوسری طرف خطا امکان خطا جب کہیں گے تو وہ مراد ہوگا کہ خالی امکان مراد ہوگا اب اس باغ فلک کے بات کے اندر پوچھو ان سے بول رہا سے جو کہتے ہیں بکو بکو نہیں ہے یہاں پر بتاؤ اس میں کس موقع کی ساری تعید ہے جواب کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے صدیق اکبر کی طرف سے یا سجیدہ کی طرف سے اگر سارے جوابا صدی کے اکبر کی طرف سے دیے جا رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ انہی کو صحیح کہہ رہے ہیں اور بھی باپ کی فتح پر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پھر آپ فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضور کی میراد تھی ہی نہیں تو اس سے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے شیعہ بھی کہتے ہیں شیعہ تو زور دیتے ہیں اور سنی بھی کہتے ہیں بی بی پاک ناراض ہو گئی ناراض ہو گئی تو ادھر سے حضور کی آپ فرما رہے ہیں حضور کی میراد تھی نہیں تو اس سے محروم کرنے صدیق نے تو محروم نہ کیا جب محروم نہیں کیا ہو تو بی بی جی کا ناراض ہونا یہ کیا بنے گا خطا یا صحیح سمجھ نہیں آئی بات اگلی بات, بات, بات, بات, بات اگلا کری نا ان کے کلام سے, سے اگلا کرینا ان کے کلام سے سبحان اللہ صفحہ نمبر چوالیس پر آپ فرماتے خلاص ہیں تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ سیدہ اُن شاہ کو فدق میں ان کا وہ حصہ نہ دیتے جو قرآن و حدیث کی روح سے انہیں ملنا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں دیا صدیق اکبر نے تو یقینا و ضرورت و طبعا معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل شرعی اور بحق خدا و رسول تھا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ رولڑا کے غلط گمراہ کن وکیلوں سے میں کہتا ادھر کیا ہے کلام کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل اور بہت میں خدا و رسول تھا کیا یہ صاف نہیں بتاتا کہ بی بی باغ کا مطالبہ جو تھا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ درست تھا اور وہ خدا رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھا یہ وہ صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ التظامی میں بھومیش کا ہے کہ نہیں میرے خیال میں اگر وہ کہیں سراہن نے کہا کہا تو ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلاں کا باپ نہیں اس کا لازمی مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ حرام زادہ ہے شخص کے متعلق معلوم ہے نا اور وہ کہتا ہے نہیں مطلب ہے التزامی جو مفہوم ہوتا ہے وہ بھی کلام کا مفہوم ہوتا ہے اور جو التزامن ثابت ہو التزام بھی یہ کون سا ہے منطقی التزام ہے بلاغی نہیں ہے ہر کسی کے ذہن مجھے میں یہ بات, بات, بات آئے گی سنتے ہوئے لازم بیان بالمان الخط ہے ہر کسی کے ذہن میں یہ سنتے میں ہوئے آئے گی کہ جب یہ فیصلہ بالکل شرعی تھا صدیق اکبر کا اور بحق میں خدا و رسول تھا تو لازمن بات ہے فری کے جو ہے اس کے متعلق وہ یہی کہنا چاہتے ہیں ٹون کا جو مطالبہ تھا وہ خطاب اور, اور, اور سنیے اور سنیے میرے بھائی سفا نمبر پینتالیس پہ سفا نمبر نمبر پینتالیس پہ پینتالیس پہ آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں آپ کوئی مجاز اس کو پڑھتا رہے تو وہ سکولی ہے یہ لفظ سے مجاز ہے اور مجاز یہاں پر شرعن ہے کیونکہ مسئلہ مسالہ ہے وہ فرماتی ہیں میرا شرح میں حق بنتا ہے اور وہ فرما رہے ہیں نہیں بنتا یہ حدیث رسول ہے ایسے ہے نا آپ فرما رہے ہیں تھا اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں یعنی جس طرح رسول اکرم آپ پیچھے کلام کافی لمبا کر رہے ہیں جس میں بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالکانہ تصرف اس مال میں نہیں فرماتے تھے آپ نے خود فرمایا اللہ حفیظ وہ انعقاش میں بانٹنے والا ہوں تو آپ بانٹنے کی حیثیت سے بانٹتے تھے تو بجب اگر فرمایا مالک مان بھی لیا جائے تو آپ کا یہ دونوں صورتیں مالک ہونے کی صورت میں بھی آپ کو اموال میں سے صرف بقدر حاجت اپنی ذات اور اپنے اہل بیت پر صرف کرنے کی اجازت تھی اس سے زیادہ اجازت نہیں تھی جب نہیں تھی تو وہ تو اسی طرح دیگر پر نے کیا وہ تو کرتے تھے ساپا کرتے تھے جو آمدن ہوتی تھی وہ ساب اسی طرح وہ آلے پید پر خرچ ہوتی تھی اور مالک یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حق مارا حق مارا پر یہ عام دنیا سمجھتے ہیں بھوکے مارا وہ لانت پڑ بے آموں کو تم سمجھتے نہیں ہو یہ بات نہیں ہے <تصفح> یہ لوگ جو مطلب ہے عوام انڈاس یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایسا کیا تو پھر بھوکے مر گئے آلے نہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ حضرت صدیق کے بعد حضرت عمر حضرت مال غنیمت جب بھی آتا تھا سب سے زیادہ بیت عیسیٰ اللہ حتیٰ کہ وہ بات مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابری عمر کو دیا. دیا حضرت حسن پاک کو دیا انہوں نے کہا اچھا ان کو زیادہ دے فرمایا تمہیں تم تو جیسے ہو سکتے ہو اور بیٹے سے بھی زیادہ دیرا حکمر <سلام> سبحان اللہ اور جو بال غنیمت اور جو وہ باغ وغیرہ تھے ان کی آمدن اہل بیت پر خرچ ہوتی رہی کیونکہ آپ نے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورے خلافت میں اسی طرح اپنے پاس رکھا اور خلیفے کی حیثیت سے اس کی آمدن جو آتی تھی وہ خرچ کرتے تھے اہل بیت پر جس طرح رسول اکرم صلی اللہ وسلم خرچ کرتے تھے جب حضرت فاروق اعظم کا دورے خلافت آیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات حضرت علی پاک اور حضرت عباس پاک ان کے زیر تصرف دے دیا دونوں کے فرمایا تم ان کے متو... اس کے متولی ہو اور اپنے جو اس کے آمدن آئے وہ اپنے آہل بیت پر خرچ کرو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہتے ہیں چھین لیا چھین لیا وہ چھین لیتے تو کہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے آمدن کو ساری خرچ ہو رہی ہے آہل بیت پر تو چھیننے کا کیا بنا اللہ پھر بخاری مسلم کہتی ہے بخاری مسلم, مسلم کہتی ہے کی کی وہ مال یہ باغ فدر کے اندر انشاءاللہ اس کے موضوع علیحدہ کے اندر میں بیان کروں گا کہ اس کا تصرف پھر مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھی مولا علی کے بعد حضرت حسن کے بعد میں گیا حضرت مائے حسن کے بعد حضرت حسین کے پاس حضرت حسین کے بعد حضرت علی جائن العبدین کے بعد حضرت العبدین کے بعد حضرت حسن حسن کے پاس uh uh حسن بن حسن مصنع کو کہتے ہیں ان کے پاس آ گیا اسی طرح چلتا رہا حتیہ کہ بنو عباس جو ہیں ان کی حکومت آ گئی خیر یہ ادھر مقصد یہ ہے اسی طرح آمدن اسی طرح چلتی رہی تو جو یہ مت سمجھو کے بھوکھے بھو مار دیے گئے لال فلاں لا الہ الا اللہ محمد خلا یار کیا لوگ ہیں جو رسول کے آل, آل اور رسول کے اصحاب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں یار شرم نہیں آتی ان تیمان لوگ اب میرے بھائی آپ کا یہ فرمان ہو کہ اسی طرح جگر گوشہ رسول بھی مالکانہ تصرف کرنے کی مجاز نہیں اس کا تو صاف مطلب نکل رہا ہے کہ مالکانہ تصرف کی شرع میں ان کو اجازت نہیں اور وہ مطالبہ کر رہی مالک ہونے کا ہے مالک آپ فرما رہے ہیں اجازت نہیں تو کیا اس کا کوئی بندہ اور مفہوم نکال سکتا ہے کہ وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں ان کا مطالبہ صحیح یہ تاجدار گولرا <سحن> کے کلام <سحن> کے قرائن ہیں <سحن> جنہوں نے اس بات کو واضح کر دیا جنہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سبحان اللہ ایک اور عبارت بھی ہے سبحان اللہ ایک اور عبارت بھی ہے آپ فرماتے ہیں سیدت اللہ تعالی انحاق کی تحریر اور سلسلہ جمبانین ہم کو سمجھا دیا کہ آئر اللہ کی اولاد کو ملندہ کرنے کے لحاظ خدا تمہاری اولاد کے متعلق تم کو شاط پر ماتا کے لڑکے کا اشادیوں کو برابر ہے کتاب امت کی طرف ہے اور خلفہ کے علاوہ اہل بیسے کرام پاک رضی اللہ علیہ نے بھی باغ فدق کے غیر مورس ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سید بھی باوجہ بذ الرسول ہونے کے ابدیت ماہذا کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ سلاطلام کی طرح ان کی علی اور پاک شان بھی ملکیت کے تھپا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منظر اللہ اللہ اللہ پاتا دیکھو کیا فرماتے ہیں بی بی پاک کا یہ مطالبہ فرمانا ہے فرمایا اس کے اندر بی حکومت کے لیے سبق ہے یہ مطالبہ ہوا آئے کرام مولا علی سیدنا عباس وغیرہ سب انہوں نے اس آیت کریمہ کے اندر رسول کو شامل پھر نہ سمجھا سدی اکبر کے بتانے کے بعد اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں مولا علی نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی <overstire> فیصلے کو حق سمجھا اور اسی طرح چلتے رہے تو فرمایا یہ بی بی پاک کا یہ عمل جو ہے اس حکمت سے خالی نہیں کہ امت پر یہی واضح کرنا چاہتی تھی کہ پتہ چل جائے اللہ کہ رسول کا مسئلہ دوسروں کی طرح نہیں ہے لہذا اے اہل بیت جس طرح رسول ملکیت کے دھبے سے پاک اسی طرح رسول کی بیٹی بھی ملکیت کے دھبے سے پاک اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تاجدار گلرا جو حکمت بتا رہے ہیں وہ بھی پاک کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی خطا معلوم بھی ہو گئی اسی وجہ سے فرماتے ہیں تحریک اور سلسلہ جمپانی سلسلہ جمپانی کا مطلب ہے زنجیر ہلانا مطلب کیا تاکہ اگلوں کو پتہ چل جائے کو کام کرنا ہے سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی اگر کوئی اب اس سے ثابت ہو کے تاج دارے گولڈا وہ قوہ کے کائر ہیں خالی امکان کے قائل نہیں ہیں ورنہ وہ اپنا یہ کرائن نہ چھوڑتے اور اپنا اعتقاد بھی نہ بناتے کہ صدیقی اکبر حق بجانے بہن صدی کے اکبر کو حق بد جب دو جب دو دادے نقیز پر واقع ہوں گے سرفین نقیز پر واقع ہوں گے تو لازمن بات ہے ایک کی کتاب دوسرے کو غلط کہیں تناقض ہوتا ہی سپاہی تناقض کا حکم یہی ہے ایسے ہے نا کلاتی ایک کا صرف دوسرے کے قرف کو یعنی دوسرے کو غلط ہونے کا گولڑا سلام جی اس کو سمجھنے کے بعد اور بھی قرینہ ہے جب آپ نے فرمایا گناہ چاہے جتنے بھی گنہ گار ہو آپ یہ جو فرما رہے ہیں تو لازمن بات ہے کہ گناہ جب فرما رہے ہیں دوسرے اہل یعنی اہل بیگ کی اولادوں کو اولادوں میں سے آگے وہ گناہ فرمایا جیسے سمجھو ہمارے زمانے کے جو سادات ہیں جب ان کو گناہ فرما رہے ہیں اور آیت تتحیر کہ اس کو منافی, منافی نہیں قرار دیتے جی اور جب کہ فرما, فرما چکے, فرما چکے ہیں کہ ممکن ہے ممکن ہے پھر فرما فرماتے ہیں آیت تتحیر کا آنا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں امکان خطا ہے حقوق خطا کا لفظ نہیں بولتے لیکن ادھر گنہ تک بول کر فرماتے ہیں آیت فرما کے منافی نہیں اس کا مطلب صاف نکلا کہ جن سے گناہ ہو سکتا ہے ان کا گناہ واقع ہے اور جن سے خطا واقع ہو سکتی ہے ان سے خطا واقع قطع اور وہ خطا پر دوسری بات یہ ہے کہ امسان بمان جواز شرفی جواز مذہب ہے خیر آخر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اطراع بول رہا اللہ تعالیٰ ان آیت تطہیر کے باب میں آخر میں صاف فرما رہے ہیں کہ سارے آنے چاہے خدام ہو چاہے ازواج ہو چاہے نہ سڈی وہ سب کے سب کے سب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس آیت تطہیر کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف بغیر اپنے عمل کے محض اللہ کے فضل سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ عفو کو منگرت کی وہ شان پا چکے ہیں وہ ایک فضل ربی ہے ان کے لیے جس کی وجہ سے ان سے خطا ممکن نہیں بات کو سمجھنا اور اگر کسی سے گناہ واقع بھی ہو جائے تو پھر بھی آیت جاتے تقہیر کے مناسب بات کو سمجھنا جب بیاج مظاہرات کو وہ شامل رکھ رہے ہیں اس میں ان نواز اور پھر آیت تک یعنی وہ امکان والا لفظ امکان خطا جو ہے وہ یہاں پر بھی بولتے ہیں وہ ان کے متعلق بھی سب کے متعلق وہ بول رہے ہیں تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر بی بی پاک کی طرف خطا کے واقع ہونے کی نسبت ہے کہ انما جرید اللہ آیت کی مخالفت ہے تو یہ بتاؤ اسی انما جرید اللہ یہ میں ان لوگوں سے کلام کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی انید یہ بتاؤ کہ اس آیت میں تو سیدہ صدیقہ عائشہ پاک بھی داخل ہیں پیر صاحب بار بار فرما رہے ہیں جب وہ داخل, داخل ہیں آیت تطہیر ان کو بھی شامل ہے تو بتاؤ داخل داخل اگر وقوع خطا کی نسبت اس آیت تطہیر کی وجہ سے تم سیدہ کی طرف کرنا جائز نہیں سمجھتے اور گھستاف نہیں سمجھتے ہو تو سیدہ صدیقہ جمل جمل بیٹوں کی صلح کے لیے تشریف لائی تھی تو تم کہتے ہو پکی خطا ہے اور بی بی پاک روتی تھی روایتیں بھی پیش کرتے ہوں بتاؤ سیدہ خاتون جنت میں کون سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ میں کون افضل ہے یہ علماء کا اختلاف ہے ٹھیک ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی ان کو افضل کرا دیتا ہے کون کو کون کو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ افضلیت میں نہیں ہے کلام یہاں پر افضلیت میں کرنا مقصود نہیں ہے بات یہ ہے کہ آیت تتحیر میں یہ سب شامل ہیں سیدہ پھر سیدہ خاتون جنت کی طرف تو خطا کی نسبت کو گستاخی سمجھنا اور بی بی پاک کی طرف کرنا بھی کتابیں میں بھرنا اور کرنا بھی اور بڑی دیدا دلیری سے مولا علی کے مقابلے میں ان سے خطا ہوئی خطا ہوئی اور خطا ہوئی میں پوچھتا ہوں یہ ترجیح تھی اے تاجدار گولڈا کو ماننے والے اے ہر سنت و جباد کے مذہب کو ماننے والوں بتاؤ ترجیح کیوں ہے ان کو اتنا معمولی کیوں سمجھا جا رہا ہے اور ان کو اتنا غیر معمولی کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ادھر خطا کی نسبت نبیوں کی طرف نبیوں کی طرف تو آ کتابوں میں ہے جی وہ کرنا تمہارے امام صحیح سمجھتے ہیں اور ادھر بی بی پاک کی طرف کرنا جو ہے اس کو گستاخی سمجھتے ہو تو سیدہ کی طرف کیوں کرتے ہو صدیقہ کی طرف کیوں کرتے ہو وہ تمہارے وہ تمہارے مذہب میں داخل ہے اب یہاں پر میں کلام کروں گا اگر کوئی کہے سیدہ صدیقہ ان کو حکم تھا گھر میں رہنے کا وہ باہر تشریف لے گئے یہ ان کی خطا تھی اور یہ شیعوں کی طرف سے اعتراض ہے اور میں پوچھتا ہوں تم خود کہتے ہو باغ فتح کے مطالبے کے لیے بی بی پاک دربار خلافت میں چلی گئی وہاں پر غیر بندے بھی بیٹھے تھے سب کچھ تھا جس شیوں کی کتابیں اور کہتی ہیں شیعوں کی کتابیں کہتی ہیں ہماری نہیں دیر میں رکھنا ہماری کتابیں نہیں ہماری کتابیں کوئی دربار خلافت کا نام نہیں لے رہی اور نہ بلا مہار کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ بی بی پاک سے شیخ لے گئی خود جا کر شیعہ کہ بی پاک میں تقریر کی خطبہ پڑھا وہ خطبہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس کتابوں میں موجود پڑے ہیں پڑھے بہار اور انوار بھری پڑی ہیں ان خطبوں سے اور بھی کتابیں بھری پڑی ہیں وہ خطبے پڑے پڑھے پڑھے فضائل اور خمشہ کے اندر وہ خطبے پڑھے وہ خود میں پڑھے بی بی پاک میں خود میں اب بات کو سمجھنا ہوئے بی بی پاک, پاک نے اب بتاؤ غیر مردوں کی محفل میں سیدہ صدیقہ گئی تو اس حال میں سیدہ صدیقہ گئی so اس حال میں کہ کچاوے میں ہیں کچاوے کے اوپر ڈولی کی طرح اوپر سے سارا چھتا ہوا ہے ہر طرف سے بند ہے بی بی پاک کا کپڑا کوئی نہیں دیکھ تو وہ تو ایسا حال میں گئے اور شیعہ کو تو پڑی ہیں کہ نعوذ باللہ بلّا ہے یہاں تک لفظ میں دکھاتا ہوں ورنہ میرا یہاں تک لفظ لکھے ہیں کہ آپ نے دوپٹہ جوڑا اور ایسے کیا چادر بنائی اور اسی طرح چلی جس طرح رسول اکرم چلتے تھے جس طرح رسول یعنی دیکھنے والا راوی یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جس طرح رسول چلتے تھے اس طرح چلتی چلی گئی اور تشریف لے گئی اور جا کر خطبہ کیا بڑا دھوئے دار کتاب کیا پتا نہیں کیا لب لگ تمہیں دھار ادھر خطاب کیا اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر غیروں, غیروں کے باش وہ گئی وہ تو جسم ان کا کوئی نہیں دیکھ سکتا ادھر تو تم جسم بھی کہتے ہو کہ پیکر جو ہے وہ دور سے نظر آ رہا ہے ان کو کسی ماد نے نہ دیکھا اور کسی مرد انہوں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا اور ادھر مرد دیکھ بھی رہے ہیں چال چھال بھی ملنا بتا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہی ہیں اور خطاب کر رہی ہیں غیروں میں بتاؤ اہل بیس اور بےبتی کیا ہوگی میں ان کے ایسے محبت کرتا ہوں ان زبانی دعووں کو نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی محبت میں عزت ہے کس کی محبت میں قدر ہے اب قدر کیسے کی ایک دنیا بھی ماں باغ تھوڑا اس کے لیے بی پاک کو کوئی لحاظ نہیں رہا پردے کا ماں اللہ معذلام اللہ یہ کیا تماشا ہے بی بی پاک کو پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہا خیر مردوں کا کوئی لحاظ نہیں رہا پھر جب بی بی پاک وہی ہیں جو فرما چکی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ غیر مردوں کو نہ دیکھے وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اب بتاؤ بی بی پاک غیر مردوں کو کیسے دیکھ رہی ہے اور خطاب کر رہی ہے اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک بی بی پاک اور اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل ہی نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں جب دنیا کی بات آ گئی تو سارا دن بھول گیا کیوں ہزار لانت ایسے ظلم پر ہزار لانت ایسے ظلم پر کہ اہل بیت کی ایسی بے عزتی کی جائے ہمارا مذہب ایسی بے عزتیوں سے پاک ہے ہمارا Allah, Allah, Allah. مذہب حقیقت پر ہے جھوٹی کہانیاں جوڑ کر جھوٹ میں ہمیشہ بے عزتی کیونکہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے جب وہ جھوٹ جوڑتا ہے تو وہ صرف اپنی کہانی کو قائم رکھتا ہے کہانی کو قائم رکھتا ہے حقیقت کو قائم نہیں رکھ سکتا اور ہم کیوں اہل حق ہیں لہذا ہمارا حق کہانی ہی نہیں جب کہانی نہیں تو اس کو قائم رکھنے اور ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب ہمارا مطلب کہانی نہیں ہے حق سمجھ آ کہ نہیں اللہ ادھر دیکھو جو لوگ ظالم کہتے ہیں کہ بی بی گئی اور انہوں نے عمر دونوں نے پھر اور نے کون سب نے مارا اور مار کر بچہ گرا دیا معصوم فلان کر دیا گھر کو جلا دیا جھوٹ کہانیاں جو بناتے ہیں ایک ادھر دیکھو بات سمجھنا نو زب اللہ احمد ظالم انہوں نے مارا مارا اگر کوئی کہے تم کہ فرض کرو مان لیا فرض کرو مان لیا اس جھوٹ کو مارا اگر کوئی کہے کہ یار اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو بی بی پاک نے کون سا کام کیا یہ گئی کیوں غیر مردوں میں اب کیا جواب معلوم ہو ظالم ایسی بات مت کیا حقیقت کیا ہے جو بخاری شریف میں ہے تو اکبر کی طرف آپ نے پیغام بھیجا خود نہیں گئی ارے تقریر ہر تحقیب ہر بیس ہاوا سیدھے والے سندر علامہ مفتی فضر عامہ چاہے خود تشریف نہیں لے گئی میں نبی کے گھر والی اب مائشہ کی حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے انہوں نے, انہوں نے حضرت عثمان کو پیغام بھیج دیا کہا کہ تم جاؤ تو یہ روایت شاپی بھی مان رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ حضور کی گھر والیاں خود نہ جائیں دوسرے کو بھیجیں مرد کو اور سیدہ خود چلی جائے واقع دنیا معمولی کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے اور میں یہ پھر اور تنوں کی روایتوں سے سابت بھی کروں گا کہ ہمارے وہ ہیں ساری خدائی ان کو لالچ دو ساری خدائی تو وہ اپنی عزت اور اپنا دین کسی صورت میں خراب نہیں کریں گے اس دنیا کی طرف تھوکنا بھی گوا رہے گا قیدہ ہے اور اس میں عزت آہل بیٹھ جیرا منڈی کو ہیرا منڈی کو عزت سمجھ نہیں آ سکتے کدر والے جانتے ہیں شانوں کدر شان بیچ کدر والے جانتے ہیں ہیرا منڈی کو قدر والے جانتے, جانتے, جانتے میرے علی جیسے جانتے ہیں. اللہ. سمجھ آ کہ نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ بیویوں کو حکم تھا حضور کے گھر والوں کو قرنہ بھی بجوتے کنہ گھروں میں ٹکی رہو تو میں کہتا ہوں تم سے بتاؤ تو صحیح انہید اللہ میں بی بی پاک داخل ہے سیدہ خاتون جنت اور قرنہ میں داخل نہیں آیتیں تو اکٹھی ہیں آیتیں دونوں ہی کٹھی ہیں سورت ایک اللہ چھپاڑا کیا کیا ظلم کرتے ہیں پکڑنے والا نہیں پکڑنے والا اس لیے نہیں کہ دنیا غیرت کو چھوڑ چکی ہے تین طلاقیں غیرت کو دے گئے ہیں تین طلاقیں طلاق مقلدہ غیرت کو دے دی ہے اس وجہ سے اب غیرت ان کے گھر میں نہیں آ سکتی جی یہودیت کے غلام یہودیت کے غلاموں کو غیرت کیسے آئے بھائی اور یہ مسئلے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو غیرت ہو کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ ہی غیرت ہے اگلی بات کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے جو بھکوئے خطا بکوئے خط سیدہ کی طرف نسبت کرنا غصہ ہی سمجھتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں مولا علی کی طرف خطا بھکوئے خطا کی نسبت اہل میں اہل بیت کے پاس موجود ہے صحابہ کے پاس موجود ہے خود باک علی کے پاس موجود ہے تمہاری کتابوں اور مذہبوں میں موجود ہے تمہاری فقہ بڑی پڑی ہے مصنف مصنفی شہباد مصنف عبدالرساک فقہ کی ساری کتابیں جوڑا یعنی حدیث کی کتابیں جو فقہ سے متعلق ہوتی ہیں وہ ساری بڑی ہے کتاب روس وغیرہ جو اختلاف ہے اور اختلاف ہے سڑب سالیں اختلاف ہے بیان کرتی ہیں اور اس کی ذمہ دار ہیں کیا ان میں نہیں ہے مولا علی نے یہاں سدا کی مولا علی نے جہاں سدا دی وہ اس نے فلاں مخالفت کی مولا علی کی فلاں مخالفت کی مولا علی کی فلاں مخالفت کی مولا علی کی, کی, کی،, کی, کی،, کی, کی، بتاؤ میں ثابت کرتا ہوں وہ مولا علی کی مخالفت تو کئی باتوں میں ان کے سب سے بڑے باعثمان بندے جی حضرت ابن عباس نے کی اور ان کے خود بیٹے امام حسن نے کی ہے اب کیا کرو گے مصنف ابن ابھی صحبا کے حوالے سے اور اور سن روایتوں سے لکھا سکتا ہوں موجود ہے کتاب العمر آن کے اندر کہ حضرت امام حسن نے جمل کے موقع پر کہا تھا بوجھ آپ رونے لگتے ہیں کیا لڑکیوں کی طرح روتا ہے جن کو اسی کہنے سر دشکر آپ دشک خن آپ نے کیا دشکر جی میں ہی دشکری کیا گا لفظ مصنف سرف اتنے صاحبہ میں ہے آپ نے میری بات نہ مانی میری بات نہ مانی یہ اس کا نتیجہ ہے جو پریشان ہو رہے ہیں تین باتیں میں نے بیٹا بھی باپ کی طرف رشوت ادا کی کر رہا ہے صحابہ اگر وہ معصوم ان کو جانتے بات کو سمجھنا تو مخالف بکوئے خطا بکوئے خطا کے واقعات چھوڑو قاضی کاضیشورا کے سامنے سامنے مولا علی کے دور کے قادی گرا قاضی شرا کے سامنے آپ کے دعوے گئے انہوں نے نہیں مانا انہیں نہیں اگر وہ نہیں سمجھتے وہ کنویں خطا وہ فیصلہ وہ جھگڑا جو یہودی کے ساتھ مولا علی کا ہو گیا تھا تلوار کا اور مولا علی نے خود گواہی دی اپنے دور خلافت میں اور ایک اپنا بیٹا انہوں نے کہا قاضی کالیشورا نے فرمایا بیٹا بیٹے کی گواہی باپ کے ہاتھ کے اندر قبول نہیں ہوتی مولاری جب یہودی نے اتنا انصاف خلیفہ ہے اور ادھر کاضی ہے اور قاضی کہہ رہا ہے خلیفہ کی بات نہیں ماننی ہم نے یہاں پڑا اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ سب کچھ تمہارا گھوڑا بھی لے لو گھوڑا بھی لے لو تلوار بھی لے لو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے یاد کرو خیر آآ میرے, بھائی، میرے بھائی مولا علی کی طرف کیا وہ انما جوحید اللہ کی آیت میں داخل نہیں ہے تم سمجھتے ہو سجدہ اور ہسنین کریمین فضیلت والے ہیں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کا افضل ہے کیونکہ میرے آقا نے صاف فرما دیا ابو ہوما خیر فضائل الصاحب محمد کی اور دیگر خود کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا حسن حسین میرے بڑی شان والے ہیں لیکن ان کا باپ ان سے افضل ہے شخصیت نہیں ہے پران فرماتا ہے حضور نے ان کو اپنی جان چاہنا ہے اپنی جانا لے آؤنے بھی لے آؤ یہ پکی بات ہے کہ حضرت مولا علی ساتھ تھے تو مولا علی حضور نے اپنی جان اور مولا علی کے جان کو ساتھ رکھا تھوڑی بات ہے اپنی طرف نسپت دیا نا خیر میرے بھائیوں اگلی بات کیا ہے بارہ لوگ کا لمبی اگر وہ کہیں کہ ہماری ماں ہے یہ میں نے اگلے دن ایک فلپ سنا اس کے اندر وہ بار بار دوہراتے تھے سید بیٹھے ہوئے تھے تو بار بار دوہراتے تھے ہماری ماں ماں مہاماری روتے بھی تھے ہماری میں ان سے کہتا ہوں بتاؤ تو سوئی ایک ہے نسب کی ماں ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ ایک ہوتا ہے تینی رشتہ بتاؤ ترجیح کس کو ہے اگر یہاں پر دو باتیں کروں گا بتاؤ ترجیح کس کے اسکوائر تینسپت کو ہے؟ ہوتی ہے کہ دریاوی کو ہوتی ہے تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری ماں یہ کیوں نہیں کہتے بھائی وہ شریعت میں اتنا مقام رکھتی ہیں تو <سؤال> اس وجہ سے اگر سے تمہاری بات غلط ہے یعنی یہ کہنا کہ خطا کے نسبتوں کی طرف کرنا ہی غلط ہے یہ <سؤال> تمہارا <سؤال> تمہاری بات بالکل غلط ہے تمہارا دعوی غلط ہے اگر کہنا بھی ہے تو اس دوسری بات یہ جی ہے کہ بتاؤ وہ تمہاری ماں ہے اور جن کو خدا قرآن میں تمہاری مائیں کہہ رہا ہے وہ ماں نہیں اس کی شرم نہیں آتی تمہیں جو ہوں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو سب کی مائیں ہیں قرآن فرماتا ہے ان کی عزت تمہارے دل میں نہیں ہے ان کی طرف خطا کے نسبت جمل والی کرتے ہوئے نہیں شرماتے شرماتے ادھر ہو معلوم ہوا تمہارے اندر وہ داخل ہو گیا ہے مانو چاہے نہ مانو اور اسی وجہ سے درباریں تباہ ہو گئی ہیں پہلے سننی تھے اب رابطے گئے ایک نہیں پتہ نہیں ہزاروں دربار ہزاروں وہ تمہاری جہالت اور ہم ہے کیونکہ تم نے نصب کو دین پر مقدم رکھا ہوا ہے نہیں اگر نصب نبوی ہے تو اس کی غیب دین کی وجہ سے ہے اگر نصب نبوی کی ذاتی حیثیت ہوتی تو ابو لہب کے اندر کیوں نہیں اور جو کافر سید ہو جاتا ہے تمہارے آلات اتنا کون کون سے کافروں کو سر سید سماج کیا نہیں فتوے لگائے تو کی لگ گئی ذاتی معلوم ہو جاتی نسبت کی بھی عزت ہوتی ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کے پاس تو دینی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے ذاتی حیثیت سے ہوتی اور اگر دینی ہے تو پھر ازوا جو ہوں ہاں تو قرآن فرما رہا ہے خبردار تم کیوں کہتے ہو بی بی پاک سے خطا ہوئی علی حق پر ہے علی حق پر ہے علی حق پرت پر پر ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے ادرک صاحب کی کرامت ہے آپ نے دو باتیں مجھے کہی تھی آج سے پندرہ بیس سال پرانی بات ہے اللہ ایسے شوشے ابھی نہیں چھوٹے تھے آپ نے فرمایا فرمایا یہ بریلوی جو ہے نا یہ آدیشیہ بن گئے نا اور آج کے حالات صاف ضائع کر جائے گا دوسری بات آپ مریدین کے بچے پیدا ہوتے ہیں ہوتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے کہ حسن معاویہ نام پوچھنے آتے تھے فرماتے ہیں حسن معاویہ یہ معاویہ حسن یہ نام بہت بچوں کے آپ نے نام رکھوائے اور بریلویوں میں بریلویوں میں دیکھنے میں آیا کہ ایک مولوی ظہور ہے اس نے لکھا ہے مسجدوں کا نام مواویہ فلاں کا نام مواویہ اور حنیف نے کہا حنیف نے توبہ کر لیا قریشی جس کو کہتے ہیں اب تو توبہ کر لیا اس نے نہیں قریش پنڈی والے میں نے خود سنا ہے پاپا اس نے کہا حدرت معاویہ کے خلاف جو بات کرونے میں میں مر نہ جاؤں لگتا ہے مرتا ہوں میں نے کہا افسوس ہے یاد تو معلوم ہو کہ تمہیں قرآن نے حدیث نے مذہب اہل سنت کی کتابوں نے بیانات نے نہیں ڈرایا تو نہ نے ڈرا دیے انہوں نے تو یہ حق پہ نہیں رکھا کرونا نے واپس موڑ دیا عالم ایسے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آئے گا ارے عالم وہی ہوتے ہیں کرونے اور ہزار مصیبتیں آئے تو مصیبتوں کی وجہ سے نا اپنے حق کو سمجھنے کی وجہ سے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بات آ. آ. اللہ اب آ. اس کے بعد آ. اب آ. میں من ایک من او اور طریقے سے وہ قو سطح جو ہے نا اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مخالفین وقوع اجواز... خطا از وقو خطاج مطاہرات میں اس کا قول کرتے ہیں صدیق اکبر کی طرف صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں گھبراتے تو میں جو تاجدار گولزہ نے بات کی اور اہل سنت نے جو مذہب بنایا ہے کہ بی بی پاک سے یہ خطا ہوئی وہ خطا ہوں اور اب میں پہلے ہاں میں یہ ثابت کروں گا کہ سید آپ سے واقعات یہ خطا ہوئی ہے اور اس کو شیعہ بھی تسلیم کرتا ہے سے لفظوں میں نہیں بات کو سمجھنا لفظوں میں نہیں اس کے کلام کا لازمی قطری یقینی یہ مفہوم cur... وہ یہ ہے کہ سید آتا یہ بات آہرہ اللہ سلام اللہ علیہ وبی ہا والا سوجیہ والا اپنا یہاں والا اولاد ہاں والا دیکھو میرے بھائی ہمارا سیدھا ہے ہمارا سیدھا سابر اہل بیش ہاں میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں وہ بات بڑی زبردست ہے آج میں آئی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ یہ کہنا کہ اہل بیت کرام جو انما انجریز اللہ کی وجہ سے اہل بیت کرام سے مراد یعنی ازواج متحرات تھی خودامدام حضرات بھی اور اور جو سیدہ ہیں اور آپ کے اولاد شریف اور مولا علی وغیرہ یہ حضرات جو حضرات یہ پاک لوگ لوب لو ان کا گنا س... م... بات سنت کا گناہوں سے محفوظ ہونا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے گناہوں سے محفوظ ہو جانا اور جو بھی ان سے ہو جائے بیان کے وہ عفو تبہیر میں آ جاتا ہے یہ خصوصیت اہل بیت کی نہیں ہے اگر کوئی میں نے ایک موضوع لگایا تھا میں نے کہا چاہے تعظیم ہو چاہے تمقیس ہو اگر کوئی ادھر ثابت کرے گا تو ادھر ہو جائے گی ادھر ثابت کرے گا تو ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر ہے دونوں طرف یہ ثابت کرنا ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایسا بنایا ہے کہ تعظیم کرو تو دونوں کی کرنی پڑتی ہے محبت رکھو تو دونوں کی تقریبا اگر توہین کرنی ہے تو دونوں کا مرتکب ہونا پڑے گا ایک کے ساتھ بندہ ایک کے ساتھ تعظیم و تنقید کا تعلق جوڑ کر دوسرے سے بچ یہ میں موضوع میں اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ شاء اللہ کے فضل سے یہ بات کر اب اب سمجھیے گا جس طرح سے تاجدار گوڑا لکھ رہے ہیں فرمائے یہ پانچ تن جو ہیں پانچ تن پاک جو ہیں ان سجد عالم کی شریف علی کرو تو چار تن پاک یہ چار تن جو پاک ہیں ان ان کی تاج دار گولڈا فرماتے ہیں ان کی طہارت اور پاکی اور آف و منفرت جو ہے آخرت میں جو ظاہر ہوگی تاج دار گولڈا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پنچتن حضرات ہیں نا یعنی حضور کے علاوہ چار ہیں یہ جی انما یورید اللہ جو آیت ہے ان کی تحہیر اور جو شان خصوصی ہے وہ اس سے نہیں خالی. وہ حدیث سے ثابت اللہ اہل و, بیتی و خاص وفاص فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے آرشان کی برکت سے خصوصی ایک شان دی گئی تو میرے بھائیو ہوئی ہو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ آف و تتہیر اور آف و مقصرت جو ہے وہ خاص ہے اہل وید کے ساتھ اور صحابہ کرام کے لیے یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے یہ نہ جس طرح جس حدیث مبارک ادھر ہے اس سے صحیح ترین حدیث ادھر ہے وہ ہے املے پدر کے بادر کے بعد سیاستہ کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شان اللہ نے اعلان ادھر ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تہیرا ادھر ادھر بغیر سوال اللہ تعالیٰ نے اعلان اتار دیا محبوب کو فرما دے والے بدر کو آشار. اللہ جو تم نے کرنا ہے جو بڑی عجیب ہے جو تم چاہتے ہو کرو جی جاتے ہو جو بھی جاتے ہو یعنی لفظوں کے لحاظ لفظوں کے امور کو دیکھا جائے جو تم چاہتے ہو کرو ہم نے بتا دیا اور <سؤال> بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا انہوں نے وہی چاہنا ہے جو میں نے یعنی کیا مطلب ان کی وہی پسند ہوگی جو ہماری پسند ہوگی میرے بھائی ان کے لیے بھی اعلان اترا تو وہی ابو مغفرت ادھر بھی ہے لہذا عجیب بات ہے حضرت عثمان ہے گنی انہیں میں ہے کون کون سے صحابہ جہریل قدر میں کولافائر آشدین چاروں ادھر ہیں ایسے ہے ان کی طرف تو خطاقی پتہ نہیں کیا کیا نسبتیں ہو رہی ہیں بات شرم آئے رس سے اتنا متاثر ہوا اور کیا کریں جب یہودیت گھر گھر میں داخل ہوگی تو رمض کا داخل ہونا یا کسی اور کا داخل ہونا کیا پہنچ اب حضرت جی سیدہ کی جو قطع ہے مطالبے برابے والا سائنسدان مروڑا کے کلام سے تو ٹھیک ہے اور کئی بجو سے انہوں نے یہ جو انہوں نے کئی وجوہ سے سابت کیا کہ حق بازار میں سی انہوں نے کئی بجو سے پاک سے پتا ہے کئی وجوہ سے ایک وجہ سے اب اب ایک وجہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک باغ جو تھا نا یہ دنیا کا چھوٹا سا ایک है ہے چھوٹا سا مال ہے معمولی کو ادھر بڑا بڑی جائیداد ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا گزارا کرتا تھا جو بچتا تھا آپ علیہ اللہ السلام اس سے غریبوں میں بلوحاشن میں اولاد غریبوں مسلموں میں تقسیم کر سکتے تھے بچتا تھا اب بات کو سمجھنا میرے بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تربیت انتہائی زہد پر فرمائی فرمائی یعنی دنیا ان کے دل کے اندر بالکل بے حد اس طرح تربیت اب تربیت فرمانے کی اس طرح دنیا سے متنفر کرنے دنیا کو ان کے دل میں بے قدر بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کچھ جو کچھ کچھ آپ نے کیا اس سے بات سناتا سوچا یہ تو بخاری میں ہے مسلم میں ہے یہ بی بی چکی چلاتی چلاتی جی ہاتھ شریف کے اندر دیہاتی عورتوں کی جس طرح گاٹھے بن جاتی ہیں گاٹھے بن دیگر مشقت کے کام کپڑے دیہاتی عورتوں کی طرح سیدھے میلے یہ حال بات کو سمجھ لینا بخاری مسلم میں آتا ہے پاک نے خادم مانگا حضور نے فرمایا تمہیں میں اس سے بہتر نبر ڈال تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو تینتیس مرتبہ اللہ وقت پر تینتیس مرتبہ عالم سبحان اللہ شاہد بنانے کے طریقے بخاری شریف مسلم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے مسلم کا نمبر ہے ستائیس ستائیس ترمزی کا نمبر ہے تریسٹھ اٹھارہ اور بخاری شریف میں متعدد مقام پر ہے جہاں سے پیش کر رہا ہوں وہ ہے نمبر اکتالیس اکتیس سے اکتیس سے مولانے مشکل اشارہ دی اللہ بیان فرماتے ہیں سیدہ نے شکایت اللہ فاطمۃ چکی جلانے سے جو مشقت پہنچتی ہے اس کی شکایت کیا تو جان کی شکایت کی لوگوں کے سامنے یعنی گھر والوں کے سوال وہ بنا رہا رسول اللہ ہوتے جب سب لے سب آپ کو پتا چلا وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے یعنی جنگ کے قیدی جو غلام بنایا جاتے ہیں سب کے تھے ہوتا شریف لائن کھاتے مانگنے کے لیے فلم تھوا پھر اتفاق سے حضور کر دینا سزا کر دینا انہوں نے باعث تقریبا یہ مسئلہ ہے نبی صلی اللہ وسلم تشریف لایا اما پاپ نے ذکر کیا کہ شہزادی بوتلوں تشریف لائی تھی الگ میں آ گئے دخل ناپ بنا چاہ ہم اپنے بستر میں بستروں میں داخل ہو چکے تھے فضا نا ہم کھڑا ہونا چاہیے کھڑے ہونے لگے جیسے اپنی جگہ قدم قد مبارک جو ہے وہ مولا علی کسی نے بلا دیا اور فرماتے ہیں مجھے آپ کے قدم مبارک کے اللہ کے اللہ پکالا پر جو تم دونوں نے مجھ سے مانگا دوکار اس سے بہتر نہ تمہیں بتا دوں اور یہاں خیال رکھیے رسول اللہ کا بھائی صلاح خل ہے ہو مالگر مت کا پانچواں حصہ اس میں کھا کے مارتا ہے بیگ مانگنے جاتی ہیں حضور نہیں دیتے حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر ہو بتاؤ اے صدیق اکبر پر بولنے والے رسول اللہ پر بھی بول ان کو تو اپنے اپنی بچی کا خیال کرنا حق مارتے ہیں بچی کا حق مارتے ہیں اللہ شرم آنی چاہیے رسول اللہ, اللہ پر احتراز نہیں کرتے تو آپ کے خلافہ پر بھی اعتراض کرنے سے پہلے ہزار بال سوچتے ہیں سبحان الله ذا خلم مزکو ما فقبّ الله حبار وصللا سيندي سين وسّ س وصللا سين دي ق نه ذلك خیر لکوم ب الله کو س چونتیس بار اللہ اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا بولو بتاؤ بتاؤ حضور نے دنیا سے دور رہنے اور بچنے کا ان کو سبق دیا ہے یا ہے یا بت دی بوک شوق رگبت رکھنے کا سبق دیا ہے یا دور اور نفرت کرنے کا ایسے اور یہ روایت خالی در بھی نہیں ہے شیوں کے پاس کتابیں اسی روایت کے ساتھ خریدا بین بات کو نہیں اب آپ علیہ اس باتوں کو تسلیم یہ ایک طریقہ ہے آپ کا ان کو ظاہر بنانے کا دنیا بے رقبت نہیں بات نہیں سمجھے اس کے بعد ایک اور سناتا ہوں وہ بھی شیعہ سنی دونوں کے متعدی پہلے اس کے متعلق شیعوں کے حوالے اور باتیں سنالے سن بہار الوار دس جلد نیا چھاپا تاریخ, تاریخ واطم بل والحسن الحسن میں جن م کے حوالوں سے کتاب دو دو لکھا دو ہوا ہے है. اب اگلی کتابوں کے حوالے جس کے مل دے رہا ہے وہ سن لیں وہ ان کی حدیث کی ہے اخبار عیون و اخباری را الکافی یہ تو خیر بخاری کی طرح الباری الکافی مکارم الاخلاق ملاخراقل اخبار الرضا الاف! مناقب عال ابی طالب الم ان کے شیخ صدوق, صدوق کی جس کو بہت سچ اور ہماری کون سی ہے نسائی شریف حدیثی ہماری بھی صحیح ان کے پاس بھی صحیح اب میں اپنی طرف اپنی حدیث اپنے کتاب سے بھی سناتا ہوں یہ پہلے نسائی شریف کتاب ہوتی حدیث نمبر اکیاون چالیس ابن وہاں بھی آب آب آب آپ کا وقف تھا اس نے دیش کو رئیف کہنے کی کوشش کیا ہے اس کو تعویذ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے گاچل ہوا کر نہیں آتی پورا کرو سمجھنے کی نہیں یہ پہاڑ کو سر والی بات ہے اس کا باپ بھی اس ہے اور دونوں صحیح ہیں اور یہ عرب سے جو چھپ کر آیا ہے کتب قطب رائد بن سبری بن ابی علفا کی جو اراطنا اور اہتمام ہے مجلد ہے جی مکتبۃ الرشد سے چھپی مطلب ہوئی ہے باہر کی ہیں اس میں صاف یہ حکم لگے ہوئے و! البانی وغیرہ کی اتباع میں صحیحن صحیحن صحیح لکھا ہوا ہے دونوں کے ساتھ صحیح روایت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بی بیوی پاک, بی بی پاک بی بی ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت ہوبیرا بڑی بڑی انگوٹیاں ڈال کر ہاتھوں میں سونے کی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں گی حضور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر یعنی جس طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے نا اس طرح ہاتھ پر مارنا شروع اللہ علیہ وسلم ید رکھو میں ذرا وضاحت کرنا کا غلطی کر گیا ہوں مارنا ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے آپ نے مارنا شروع کر دیا کیونکہ آپ نے غیر عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو لال من بات ہے ڈنڈے وغیرہ کے ساتھ کوئی چیز آپ کے ہاتھ تھی اس کے ساتھ مارنا ہے وہ بی سیدہ کے پاس آ گیا تشکول آئے جو حضور نہ وہ شکایت کرنے لگی بھی آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی سید خاتمہ جنم ہو کے گلے شریف کے اندر زنجیری تھی سونے انہوں نے سرکاری ہاتھ سے اور میں علی نے دیا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس تو ہے خبر نہیں آپ علیہ السلام نے کیوں ایسا عمل کیا اتنے میں سرکار تشریف لائے سیدہ کے گھر میں سی ہاتھ شریف میں وہ زنجیری تھی سونے کی آپ <سطفح> نے فرمایا کیا یہ تمہیں اچھا لگے گا لوگ کہیں رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں جہنم کی زنجیری آپ کی زنجیری آپ کی زنجیری اس کے ہاتھ میں ہے یہ تمہیں اچھا لگے گا اتنی بات کر کے چلے گا بیٹھن یعنی ناراضگی کر کے بی بی پاک نے وہ جو زنجیری تھی وہ سمجھ سمج کہ اپنا جن بہز لوگ ہیں انہوں نے زنجیری کسی کو دی بازار میں بیچ دی اور بیچ دینے کے بعد اس کا غلام خریدا اور غلام اللہ کے راستے لگا آپ علیہ سلاح کے مجھے اس کی خبر ہوئی آپ علیہ سلاسو و تسلیم نے فرمایا الحمد للہ انجا فاطمہ تھا مندار اللہ کے ہم دے ہم جس نے فاطمہ کو آگ سمجھا لیا بتاؤ اپنی بیٹی محبت مبارک کے پاس ایک زنجیری گوارہ سونے کی نہیں کی بکریا بات تو سمجھ حالانکہ ہدیہ نے کیا تھا شوہر نے شوہر نے شوہر نے ہدیہ کیا ان کی ملکیت ہے جو ملکیت ہے وہ رسول نے گوارا نہیں کی تھی نہیں کی جو ملکیت نہیں بی بی پاک اس کا مطالبہ کیسے کرے آگے چل کر بات کو سمجھ لو اب شی آپ کو حوالے وہی ہیں ان میں اس کے اندر جو لفظ ہیں وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہیں جی کون کون سے الفاظ بات تو سنا ہوں سنیے سنیے گا بھائی پہلی ڈیوائے یہ حوالہ میں چھوڑ دیا تھا یعنی ادھر نام میں بتا علل الشرائع ان کی کتاب ہے کیا کتاب ہے سنت کے ساتھ مولا علی سے مولا علی نے فرمایا ہے شخص بنو صاحب کو تمہیں میں بتاؤں نا اپنا اور اپنا اور اپنا اور سجدا کا نام لیاؤں میرے پاس تھی اور فرمایا محبوب ترین شخصی آدمی لشک کے ساتھ پانی پڑتی تھی اس کے نشان پڑ جائے چکی چلاتے تھی ہاتھوں پوسٹ اس کے نشان سے پڑ گئے گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی کپڑے میلے ہو گئے ہانڈی کے نیچے آگ جلاتی تھی یہ وہی کام ہے جو ہمارے دیسی اور ذرا شدید اس کو پہنچا یہ شی عدالت بہار اور وہی جلد جلد باپ چوتھا اتھا نمبر سوتالیس چالیس اب, اب اب اب دیکھنا تھا کال بیت کی عزت ہوتی کیسے ہے میں نے ان کو کہا کاش کہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے کھاد مانگ لے, مانگ لے. مانگ لے. اب وہی جو ہے تمہارے پاس بھی ہے وہ بتا رہی ہے کہ گھر میں تشریف لے گئی اما عائشہ حضور گھر میں نہیں تھے تو اما عائشہ سے کہا حضور گھر میں آئے اما عائشہ نے بتایا حضور پھر ان کے گھر میں تشریف لے گئے وہ جا یہ کہیں گے ایسے نا ادھر کیا ہے عزت ہو رہی ہے جی؟ معصوم ماننے والوں کی طرف سے عزت ہو رہی ہے مولا علی نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ اپا جی اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ باپ کے پاس آئیں آئی فوجا دت خود باپ کے پاس آئیں تو نو عمر چھوکرے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس ہیا کر کے واپس چلی گئی میں کیسے کہوں اس کا مطلب میں باہر کبا گیا کیونکہ حضور کے گھر میں نو عمر چھوکرے وہ کون ہو سکتے ہیں حسن حسین تو پردہ کرتے تھے حضور کے گھر والیوں سے اب اقاد میرے ساتھ کی بات ہے سنت صحیح ہے شیئر و عالمی نو بلا کے اندر امام راوی لکھتے ہیں یہ دیکھنا جائز روایت میں ہے حالانکہ دیکھنا جائز تھا تو وہ فرماتے ہیں یقیناً جائز تھا لیکن اس کے باوجود حسن حسین جیسے حضور کے ازواج متعارات کے سامنے نہیں آتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ادھر, اور ادھر سیدہ خاتون باہر چلی گئی حضور کی بارگاہ میں معذ اللہ وہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں خود یہ لکھا ہے یہ خود یہ چلی گئی ادھر دیکھو پھر ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ نوجوان بیٹھے ہیں اور غیر بیٹھے ہیں وہ جو پھر ہزار کر کے واپس बताओ है بتاؤ کسی کو عزت کہتے ہیں کسی کو عزت احترام والے بات کہتے ہیں چلی گئی خیروں کو دیکھا دیکھا جبکہ وہی بھی ہیں جو اپنے شوہر کو کہہ چکی ہیں کہ عورت کے لیے یہ بہتر ہے نہ غیر مرد کو وہ دیکھے نہ غیر مرد ان کو دیکھے اب یہ کیوں دیکھ لیجیے دیکھ لیا بھائی اہل بیت کی اس کو معاشر پاک اللہ علیہ وسلم جان گئے کس وجہ سے آئی ابھی بتا ہمارے پاس تو شروع ہے ہم اپنے لحاف میں تھے فرما السلام علیکم ہم خاموش رہے شرما گئے پھر فرما السلام علیکم پھر ہم خاموش رہے پھر کہا فرما اسلام علیکم پھر ہم خاموش رہے ڈر گئے کہ کہیں واپس میں چلے جائیں تو پھر ہم نے کہا والی السلام ازم کیسے تشریف لائے دو مرتبہ جواب ہی نہیں ہو چلو ہم نے سوچا اب چلے جائیں گے واپس ہمارے بیٹے کس لیے آئے تھے میں گھبرا گھبرا گیا وہ گھبرا کے نہ بولیے مولا علی پر بات میں کہا اور کہا اور کہا کہ ضرور میں بتاتا ہوں اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں اس وجہ سے بہت مشقت اس کو اٹھانا پڑی ہے میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کے پاس آؤ سوال کرو ضرور نہ پھر فرمایا گیا وہی, وہی اب اگلی بات وہی ہے جو بخاری شریف اور مسلم کے حوالے سے سنا چکا یہ بھی صاحب بتا رہی ہے کہ حضور نے خادم بیٹی کو نہیں دیا مانگنے پر بھی نہیں دیا یہی الفاظ ادھر چلتے ہیں سیدہ نے باغ فتح مانگا مانگنے پر بھی صدیق اکبر نے نہیں دیا بڑا زور اللہ اور یہاں یہ پر یہی کچھ چل رہا ہے یہ باپ ہے صاحب روایت نمبر ایک اگلی روایت کافی اور مکارم الاخلاق کے حوالے سے صفحہ نمبر پر حضور کی عادت شریف تھی جب تشریف لاتے تو سیدھا سیدھا کے گھر میں تشریف لاتے مولا علی کو غنیمت سے کچھ چیز ملی ملی سجیدہ کو دے دی مال دی دیا سیدہ نے دو کنگن بنائے چاندی کے دروازے پہ پردلٹ کا دیا یہ روایت ہے یہ اللہ کا تعلیم پر رسول اللہ صلی اللہ وسلم داخل مسجدہ جب تشریف لایا آپ تو مسجد میں گئے سیدہ خاتون کے گھر میں تشریف لے گئے جیسے آپ معمول کے مطابق کیا کرتے تھے تو بی ہو کر ابو اپنے میں لئے کھڑی ہو گئی ہوں نے دیکھا ہاتھ کے اندر چاندی کے کنگل ہیں دروازے پہ آپ علیہ اللہ بیٹھ گئے ہے تو جنگ بروئی لہٰ سخت نظروں سے دیکھنے آئے سے کی باندھ کر جس طرح کوئی ناراضگی سے دیکھتا ہے تو جنگ بروئی تھا بکت ہاتھ میں سے رو پڑی وہ ہاتھ ہے نا بقت قبل... محن محن اس سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی دونوں بیٹوں کو بلایا باغ گیا پھر ایک کو دیا اور دوسرے کو دیا پھر کہا جاؤ باپ کی طرف سے جاؤ ان کو سلام اور کہو کہ ہم نے آپ کے بعد یہ دونوں تشریف لگے شہزادی یہ ساری قبر بتائی آپ نے ان کو چوما سارے کو اپنے ران پہ بٹھایا اور حکم فرمایا دونوں کنگن کنگن کو توڑ دو توڑ دیے گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو سوکھا سے یہ مہاجرین کی ایک قوم تھی ان کے گھر نہیں تھے مال نہیں تھے ان کے درمیان حضور نے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تقسیم پر پا پھر ایک ننگے شخص کو بلایا جس کے پاس کپڑا نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب تو اس کو کپڑا پہنا گیا وہ پھر عورتوں سے آپ نے حکم فرمایا نماز کے اندر حکم سنڈے کے اندر سار پہ لینا اٹھایا تو السلام علیکم انل کاظم اب اس پہ غور کرنا آپ علیہ اللہ ان کی روایت کے مطابق سخت اور تیز و مبارک سڑک بی بی پاپ کو دیکھتے ہیں اتنا جلال سے کہ وہ رونے لگ جاتی ہے یہ زمین رکھنا ناراضگی کی یہ روایت انل کاظم اوسا کاظم اللہ یہ اگلی روایت بیٹی کے پاس تو شملے جاتے ہیں ہار ہے انہار آپ علیہ السلام نے بیٹی سے رخ آب و رخ پھیر لیا پکا تھا سمجھ آ ایک روایت اور وہ ہماری کتابوں کے حوالے ہمارے امام ابن شاہی منا کر بفاط امام احمد مسعد امساد احمد مسلم اپنے مسلط ابو اہرے اور سوبان صاحب روایت ابتدائی کتاب ہوئی ہے جس طرح دوپہر روایت تشریف لان آپ کی آدھا شریف دانا سفلتا جبادف جب لائے وَقَدْ فی آن، آن، آن، اب یہ ہمارے بات بھی کہہ رہی ہے کہ غذب غصہ کے غضب حضور کے چہرے میں پہچانا گیا صاف پتا چل گیا کیا اپنا راز گیا اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ ہی بھی پاک نے وہ وغیرہ سب اتار دیے اور آپ نے فرمایا انہوں نے صدقہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کر آپ کو پتا چلا تو آپ نے, نے فرمایا اس نے کیا ایسے اس پر ابا قربان ہو تین مرتبہ آپ نے فرمایا اس پر باپ قربان ہو آل محمد اور دنیا کا کیا کام آن محمد انچاس سفا بہار والوں بار شیا مذہب کی بڑی بڑی تعداد تھی ہمارے کتابیں کے حوالے سے پین نہ ہم وہ آخرت کے لیے بنا لئے کھولے کا دنیا لہوں کھولے کت دنیا لہوں دنیا ان کے لیے بنائی احمد کی روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ میرے آخر بیس ہیں اور میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا کے اندر اپنی طیبات اور لذیذ چیزیں استعمال کرنے ان کا احساس رکھنا اللہ ابو صالح مؤذن کے حوالے سے لکھا ہے پیاروں کے ہاں کلادہ توجہ ذرا یہ سترہ سفر کی بات ہے سترہ جو نا ہمارے نظام ہمالی کیا حوال ہے اللہ بہتر یہ پہلی جو عمالی صدوق کی روایت ہے نا اس کے اندر یہ لفظ ہے لفظ ہے باقی آپ سن چکے ہیں وقت فلفا کا تو یعنی آپ کا غضبناک ہونا ان کے پاس کتنی کتابوں میں لکھا ہوا لیکن یہ اور غضب بھی کس بات پر ہے کہ سونے کے زیور چاند پہنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنی ملکیت کے زوج نے شوہر نے دیے اب بات کو سمجھنا جب باغ فدر کا مطالبہ ہے کیا سیدہ خاتون جنت جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بار یہ تعلیم یہ تعلیم حاصل کر چکی کر چکی تھی تو پھر باغ کا جو متا کے باغ کی آمدن بھی انہی کی اولاد اور انہی کے خاندان پر اور ازواج جو سب پر خرچ ہو رہی تھی تو باغ خدق کا مطالبہ پھر شیعہ مذہب کے مطابق کوئی فربے کا لحاظ بھی نہیں باہر چلی گئی اور دھکے لگے اور کیا کیا ہوا معذ اللہ بچہ بھی گر گیا ان ظالموں کے جھوٹ کے مطابق ایمان سے کہو کہنا پڑے گا کہ سیدا کا یہ اتنا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمی تعلیمی تادیبی عمل شریف دیکھنے کے بعد ارے بھائی ادبی ربی فاحصل تادیبی ہے تو کیوں گراں گزرے جی لفظ تعلیم و تعدیب ہوتی ہے اللہ اپنے ربیوں کی تعلیم و تعدیب کرتا ہے اور رسول اپنی اولاد کی اپنے رشتے داروں کی اپنی امر کی تعلیم و تعدی کرتے ہیں تو آپ نے یہ جی تعلیم و تعدی اتنی مرتبہ فرمائی لیکن اب ہوا کیا سنو یہ نشان ہو گیا بھی خطا تھی یہی خطا ہوا کہ جب باپ جب باپ سونے کے زیور ملکیت جو تھے وہ بھی, بھی, بھی پاک کے گھر میں پسند نہیں کر رہے اور غلب ناک ہو اہا, رہے غلب ناک ہو رہا تو بتاؤ جو ملکیت تھی اس پر تو غلب ناک ہو رہا ہے جو ملکیت ہونے میں ابھی اختلاف ہے اور بہت سارا کلام اور جھگڑا ہے اس کو جب طلب کرتی ہیں تو وہ رسول اللہ کی مرد کے مطابق کیسے ہوگا اب کیا کہنا پڑے گا یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ بی بی پاک سے نشان ہو گیا ایسی بات اس وقت توجہ نہیں آئی وہ مطالبہ تو کر بیٹھے پیغام بھیجتا جس طرح دوسروں لیکن اور یہ مثال بتا تھا چلو جو حدیث صدیق اکبر کے پاس تھی کہ ہم وارث نہیں بناتے نبی وارث نہیں بناتے وارث نبی نہیں بناتے یہ حدیث جو تھی معلوم سب کو تھی لیکن کیونکہ صدمہ تھا تازہ حضور کا اس کی وجہ سے نسیان ہو گیا بھول ہو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کی آیت وما محمد اللہ رسول قرآن کی آیت صاحبہ صدیق اکبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر حضور کی مثال کے وقت یہ پڑھا جب سارے پریشان تھے کوئی گرا ہوا تھا کوئی پڑا ہوا تھا تو کس سال میں تو کس سال میں صدیقی اکبر نے یہ آیت پڑھی فرمایا وہ اللہ کے رسول ہے اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے معبود نہیں ہے اللہ نہیں ہے وہ رسول ہے رسول کو جا یہ آیت پڑھی جب یہ آیت پڑھی تو عمر فرماتے ہیں ایمان سے ایسے لگتا ہے ہمیں لگا کہ آیت آج ہی اتری ہے تو اتنے جگ کو اتنے جگ تھا آپ ان کو آیت بھول سکتی ہے تو اکیلے صدیق اکبر یاد رکھتے ہیں اللہ اس سیدا کو بھی وہ حدیثیں سے بھول سکتی ہیں اور صدیق یاد رکھتے ہیں اور اس میں بھی وہی زہد کا سبق ہے یا فرما رہے ہیں کہ ہم بارش نہیں بناتے اس کا مطلب ہے دنیا ہمارے ساتھ کچھ الگ نہیں بات نہیں سمجھے یار یہ اتحادی قطار جب اور یہ نشان کی وجہ امام ابن حضرت قاری امدت القاری الکفر الجاری وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی پاک اور حضرت عباس پاک ان کو ایک حدیث وہ حدیث جب وہ حضرت گئے حضرت عمر کے پاس, عمر کے پاس, عمر عمر پاس عمر تو اس وقت, عمر پاس عمر پاس عمر تو, اس وقت تو ان کو حدیث عمر بھول گئی اور یہ اسی طرح ہے اس طرح کا ایک واقعہ نہیں کئی ہوئی سید آصف دیکا عائشہ پاشا پا حضرت عثمان کی فضیلت میں حدیث بیان کی شہادت کے پاس کسی نے پوچھا اما جی پہلے آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے ایسا لگا کہ یہ سنی ہی نہیں حضور سے جب شہید ہو گئے تو بعد میں سے کچھ یاد آضرت ربی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق بخاری کے اندر حضور خی بوجھا ہے نا کہ چادر میں آپ نے ایسے ہاتھ مبارک سے کچھ ڈالا ایسے ہیں سی نے مبارک है है है है है है سے है لگایا है تو فرواتے ہیں بھولا نہیں ان سے بھی بھولو کیا اسی وجہ سے لوگ وہاں پر تعبیر کھاویل حق یہ ہے یہ کلیل کل مادن بہت شاد و نادر ہے دو ادیشیں ان کو بھولیں باقی آ باقی اور سنو سیدی سنو سی میں آیا حضور نے فرمایا آیا شب قدر میں دو تمہیں بتانے آ رہا تھا دو بندے جھگڑا کرتے ہوئے آئے حضور نفر میں بتانے آئے تو وہ بندے بول گئے تمہاری وجہ سے سن. تم نے جھگڑا کیا جھگڑے کی وجہ سے وہ نوشت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فرمائے وہ مجھے اسی طرح ہے جس طرح پیچھے حکم ہے جو مقتدی ہیں مقتدی ہیں وہ وزو تہارت سے ہی رکھیں ہیں ورنہ ماں بھول جاتے ہیں خیر اس کے نظار میں پیش پاس پیش کر سکتا ہوں بہت کثیر دکھا سکتا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں لیکن یہاں پر اب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں یہاں مخالفین کہتے ہیں مخالفین کہتے ہیں صدیق کے اکبر کے پاس سید آ گئی انہوں نے دیا غصے ہو کر آ گئیں ان کا غصہ رسول کا غصہ رسول کا غصہ خدا کا غصہ کہتے ہیں نا میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری روایت ہے یہ کتابیں بری پڑی تمہاری صحیح القافی سماعت یہ کتابیں موجود ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تشریف ہے ابھی سوچی حضور ناراض ہوگا سخت ناراض ہوگا جلال دیکھنا گوارا میں کھڑا دروازے پہ کھڑے ہوگا فلان ہے اب بی بی پاک نے سونے کے زیور پہنوا وغیرہ وغیرہ وہ کام کر ایمان سے بتانا حضور کو غصہ دلایا حضور کا غصہ خدا کا غصہ اب صدیق اکبر کو تو تم نے جو کچھ دیا دیا بتاؤ یہ سیدہ خاتون نے جنت کو کہاں معذ اللہ معذ اللہ جی کون سا مکان دو گے ادھر تو تم نے جہنم دے دی ادھر حضور کو غصہ دلا رہی ہیں اب کیا کرو گے جو دیوار تبھارا وہی ہمارا خدا کا خدا سمجھ آئے گی نہیں آئے <سلام> گی اور ایسی باتیں ہمیں ایمان سے کہتا ہوں ان ظالموں کو جو اہل بیت کی بےزدی کرتے ہیں اور شاپا کی کرتے ہیں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کرنی پڑتے ہیں ورنہ ہمارا دل ایسی باتیں کرنے کو گوارا نہیں کر رہا ضرورت ہی نہیں ہے کی لیکن کیا کریں رد مخالفین نقل آکار تعلیم و تفریح سے پیسہ کرنا پڑے بنائی میرے بھائی یہاں پر آخری ایک اور بات کرتا ہوں کرتا یہ دنیاوی سوال دنیا کے کچھ مال کا سوال یہ مذہب شیعہ اور سنی کے مطابق اشتہادی خطا ہے خطا ہے اشتہادی خطا ہے یہ سوال سوال کیوں کہ رسول تمبی کر چکے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے ہو اپنی بیٹی پارٹی کے مطابق یہ رضور تمبی کر چکی باتری سنا دوں اب میرے بھائی ایک وجہ تو ہو گئی کہ وہ مطالبہ ان حدیث کی فراموشی پر ہوئی حدیث کی ان تنبیہات ان تعلیمات ان کا کی فراموشی پر ہوا ہے اگر وہ یاد رہتی تو کبھی ایسا نہیں ہوتا لہذا لہٰذا ہے خطا ہے جو نشان کی وجہ سے ہو ٹھیک ہے جس طرح کے علماء نے علی پاک پر پاس پروخاب ٹھیک ہے دوسری یہ اختلافی مسئلہ یہ ہمارے علماء نے مسئلہ کہ بی بی پاک کا سید شہید صدیق اکبر سے جو آیا ہے کلام نہ کرنا نہ بولنا بولنا اس کا کیا مطلب ہے وراثت کے متعلق نہ بولنا پھر راضی ہوگی گے مسلمانوں کے چلیں یا یہ معنی ہے کہ ناراض ہو کر نہیں بولنا بولنا ختم کر دیا کر ٹھیک ہے یہ بخاری مسلم کی جو روایتیں ہیں ان کا لہر یہی رکھا تھا اور جو پہلی بات ہے وہ بخاری مسلم کی روایتیں نہیں ہیں وہ بعض حافظ ابن اجرسانی نے وہ فتح الباری میں نقل کی ہے غلط بات سمجھ آئی کہ وہ بات کیا اور ہاں میرے خیال میں عمر بن شبا کی روایت دی ہے فل میرا فلم یت ہوا پھر بی بی ویپاک نے میراث کے متعلق ان سے کلام نہ کیا لیکن تمہیں معلوم ہے کیوں نہ حدیث سے سیاح اور اس کے درمیان توفیق ممکن ہے کہ میراث میں بھی کلام نہیں کیا اور دوسرا کلام بھی نہیں کیا اس سے لفی تھوڑی ہو جاتی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں لہذا لہذا روایات کو رد کرنا اور اقوال کو ترجیح دے دینا روایات کو رد کر دینا یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے جو عالم ہے اس کا حق بنتا ہے آپ سمجھے گی توفیق پر مطابق کی کوشش کرے سب کی کوشش کریں ایسے نام بعد سورت بی بی پاک نے بولنا چھوڑ دیا یہ طرح سے مسلح ہوگا ہم اب جو حضرات کیسے ہیں جیسے امام شاشی وغیرہ امام شاشی شافعی فہی شاشی شافعی انہوں نے فرمایا رافل فر وغیرہ بی بی پاک کا اور بہرعلوم میں بہرالعلوم نے سوال کے کے اندر جو فرمایا کہ بی بی پاک کا یہ بولنا چھوڑ دینا یہ ان کی ذلت اور لمش تھی یہ خطرہ تھی تو خطا کی کی وجوہات سامنے آ گئی اور آخر میں یہ کہوں گا ہوگا پاکستان جمہوری سے دے لا مذہب لا دین, لا دین, ہوا ہوا دین, ہوا دین ہوا وہ کہتے ہیں خود کہ کسی کے مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے نہ حق بنتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے دائرے میں رہتا ہے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے اپنا عقیدہ بیان کا بیان اگر لے کر کسی نے چڑھا دیا نیٹ پہ یا اس نے چڑھا دیا जिनका जो उसको पसंद नहीं करते है। सुने नहीं? थुने नहीं? थुने नहीं यही चलता, है? चलता है? चीजा? चीजा? अपने अपने, अपने घर में बकरिया कुछ कहते हैं और नेट पर क्या है क्या है क्या बार बार कहते हैं क्या है मृदाई क्या कहते हैं क्या है नेट पर चला हुआ है हम नहीं सुनते वो अपने घर में जो कर रहे हैं हम नहीं सुनते वो ना सुने लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ये आयन की शराब पर दी अर्चा देता नगर देता फलाने के नेट पर क्यों बोला اپنے حلقہ ہلکا میں کیوں بول رہے ہیں وہ ہلکے احباب میں بولا لہٰذا خدا را خدا اپنے آئر کی پابندی کو اس کو سمجھو ہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنا ہم سمجھتے ہو تم سمجھ نہیں سکتے اگر تمہارے اندر ضرورت ہے تو میں تمام اس عملی سے کہتا ہوں تمام خدا بندان حکومت سے کہتا ہوں ایسا کرو ناجیز نے ایک موضوع لگایا تھا پاکستانی حلف ناموں پر تبصرات تو مسکار ربزہ بنا تو طاقت استعمال کب کرو کسی کو خراب اس طرح مذہبی فسادات کھڑے ہو جائیں یہ ہمارا مذہب ہے جو ہم نے بیان کیا یہ ہمارا آخردار مذہب ہے یہ ہماری کتابوں میں جو کچھ ہم نے بیان کیا جو ہمارا عقریدہ ہے تو ہمارے عسیدے کو چھیڑنے کی اور سے ہمیں موڑنے کی چھیرنے کی کوشش مت کرو کسی شرنگیز کے کہنے پر سبحان اللہ اور اگر خطا کی نسبت کو استافی کہتا ہے کسی عورت نے کسی بہادرہ نے کسی شیرنی نے اسمبلی میں شور ڈالا ہے تو خبردار اس کے گینے پاتھ. گینے پاتھ. گینے پاتھ. گینے پاتھ. اس کو گستاخی بات کرار دینا یہ ہمارا مذہب ہے ان کے مذہب کیا گستاخیاں جب ہم دکھائیں گے تو وہ نہ خدا بچے گا نہ نبی بچے گا نہ کوئی خدا قرآن بچے گا نہ صاف بچیں گے نہ اہل بیت بچے گے اہل بیت کی سب سے بڑی بےزتی اگر اس میں نہ دکھائے تو ہمیں کاٹا تو اگر ان کو ہم برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے کسی پر ہاتھ مت بس اتنا کہو بنا سنو بس وہ تمہارے گھر آ کر تھوڑا بولا وہ اپنے گھر میں جب تمہارے باپ نے کہا بابا مسٹر جڑا कोई ہندو مندر میں جائے تو آزاد ہے کوئی مسجد میں جائے تو آزاد ہے تو جب ہم جب ہم جب میں جاتے ہیں تو ہمیں مندروں کی طرف کیوں کھینچتے ہو ہمیں بستے تو رہیں مندر کی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرو ورنہ پرو کے خلاف چل رہا ہے آئن کے خلاف چل رہا ہے اپنے آئین کو سمجھا دستور کو ستور کو ٹاقت سے کام نہیں چلے گا جس طرح کے تم کہہ تو ہم غیر جان جا رہے ہیں اسی طرح گیر جانے گا سر محمد سر محمد صدر سے لے کر نہیں دیتا کسی مدد کم بھی تمہاری حکومت کے اندر آیا ہے تو اس کو آزاد نہ ہونا دیکھ وہ یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو دوسرے مذہبوں کو ختم کرنا شروع کر دوں گا یہ تمہارے جمہوریت کے خلاف ہے تمہارے آئین کے خلاف ہے تمہارے دستور کے خلاف ہے ہے ہم مندر بند ہم نے تمہیں کہا پرچی میں تم سے پوچھتا ہوں آل الدر مندر بنایا بتاؤ وہ آل البید کا دعویٰ کرنے میں معصوم کرتا بتاؤ بتاؤ عالو بیدر مندر بنایا بلکہ کئی روایتوں سے مولا علی مشکل کشا اور ایک اور صاحب نام مستر نہیں دونوں رات کے وقت مکہ شریف میں گوبر پکڑ کر گوبر لے کر گوبر لے کر بدھوں کے منہ پر ملتے ہوئے وہ دیکھتے پریشان ہوتے یار یہ کس نے کیا شرمی جاتی بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں وہ ادھر مندر تعمیر ہو رہے ہیں ادھر خدا کی نسبت کی بھی طرف کی طرف کرنے سے گستاخ گستاخ کافر کافر کافر کافر ایمان سے کہتا ہوں تمہارے لیے تمہاری حکومت کے پیش نظر اتنے پار اتنے پار کر رہے اللہ اور تمہاری نان کو دیکھتا ہے کتنے بے خبر کرتا ہے اللہ حج اللہ شاہ رب ہمیں حق پر رہیں گے